الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون پچھلے مجلس میں ہم نے مسئلہ نمبر انیس شروع کیا جو تقلید اور تعصب سے متعلق ہے شیخ محمد ابن عمر بازم الحکمۃ اللہ فرماتے ہیں لئی سم منہج سلپلید و تعصب بیدونی دلیل تقلید کرنا یا بلا دلیل تعصب کرنا سلب کا منہج نہیں اللہ رب العالمین نے ہم کو علم کی اتباع کا مکل کیا ہے اصل مکلم انسان اتباع علم کا ہے وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے چاہے وہ کتاب کا علم ہو یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو اللہ کی کتاب رسول کا خطاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصل اس چیز کا مکلب کیا ہے اسی لیے فرما کبھی ما انزل الیکم ضلع علیہ کو اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازر ہوئی ہے علامہ مناوی کہتے ہیں تقلید ہو الانسان غیره غیر یقین او اور تقلید کہتے ہیں انسان کے دوسرے کسی شخص کی اتباع کرنے کو اس کے اقوال میں اور اس کے افعال میں دوسرا کوئی انسان کوئی بات کہے یا کچھ کرے اس کی اتباع کرنے کو تکلیف کرتے ہیں محتاق حقی من غیر نظر و فی درین اس کو حق مانتے ہوئے کہ وہ حق ہے بغیر اس کی دلیل میں غور و فکر کیے اس کی دلیل نہیں دیکھی بس اس کی بات کو مان لیا کہ اس کی بات حق ہے میں مانتا ہوں کہ وہ حق ہے اور بغیر کسی دلیل کے کسی کے قول اور فعل کی اتباع کرنا یہ تکلیف ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے گویا کہ اتباع کرنے والا دوسرے کے قول یا اس کے فعل کو اپنے گلے میں قلادہ ہار کی طرح ڈال لیں تو اس کی بات کو اپنے گلے میں وہ ڈال لیتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں گا بس بغیر کسی دلیل کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے التوقیف علی مہما کی تعریف میں مناوی نے بات کہی ہے لیکن یہ سلب کا طریقہ نہیں ہے کہ بلا دلیل اپنے طور پر کسی کو حق مان لینا اور بلا دلیل اس کی باتوں کو تسلیم کر لینا بلکہ سلب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے نبی صحابہ اور اس پر عمل کرتے تھے اور آپ کے خلاف اگر کسی کی بات ہو بات کے دور میں بھی تو آپ کی بات کو قبول کرتے اس کی بات کو چھوڑ دیتے چاہے وہ حاکم ہو یا عالم ہو ابن عب السلام کہتے ہیں لم یا سالون من تفنع تقی دن ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے یہ صرف <تصحیح> کا طریقہ بتا رہے ہمیشہ سے لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ سوال پوچھتے تھے جو بھی علماء ان کو مل جاتے ہیں علماء میں سے جو میسر ہوتے ان سے پوچھ لیتے دین کے مسائل من غیر تقیید کسی خاص مذہب کی قید کے بغیر آپ انوی ہیں آپ شاہی ہیں آپ مالکی ہیں آپ حملی ہیں آپ قلعے ہیں اس طرح سے پوچھ کے وہ مسائل نہیں پوچھتے تھے بلکہ عارم ہے قرآن سنت کا علم رکھتا ہے امانت دار ہے علم کا گہرا ہے اس سے پوچھ لیتے معروف ہے کہ عالم ہے دیندار ہے انسان قابل اعتماد ہے تو اس انسان سے اس عالم سے وہ دین کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں بغیر کسی مذہب کی قید ہمیشہ سے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر بات تک الا المذاہب من المقلدین یہاں تک یہ حال یہ ہو گیا ایک حال یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ سارے مذاہب ظاہر ہوئے اور اس کے متاثر مقلدین ظاہر ہوئے متاثر تعصب کرنے والا تعصب بے بنیاد حمایت تعصب کس کو کہتے ہیں طرف داری جانبداری یہ میرا ہے میں ان کی مانوں گا میں ان کی طرف ہوں تو اس کا تعصب کرنے والے مقلدین ظاہر ہوئے فہم نہ آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے فہم نہ مذہب ان کا حال اپنے امام کی اتباع اس طرح سے کرتے ہیں جبکہ اس کا مذہب دلیل کے دلیل سے بہت دور ہو اپنے امام کا مذہب کسی مسئلے میں یا بہت سارے مسائل میں دلیل سے چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اس کی اتباع ایسے کرتے ہیں اس کے اقوال میں گویا کہ وہ نبی ہو جسے اللہ نے بھیجا ہے وہ ان عق و بن عنصواب کہتے ہیں کہ یہ حق سے مڑنا ہے نہ دوسرا رخ اختیار کرنا پلٹنا پھرنا مڑنا وحادا ن یون عنحق یہ چیز حق سے مڑنا ہے اور ثواب سے صحیح ہونے سے یہ چیز بہت دور ہے یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی ہے. لا یا کوئی بھی عقلمند آدمی اس پر راضی نہیں ہو سکتا ہے یہ حجت اللہ البالغ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کو ذکر کیا ہے اور ایسب ابن اپنے السلام کا غور ذکر کیا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے سلف کا طریقہ یہ رہا کہ جس مسئلے میں علم ہو علم کی اتباع کی جائے جس مسئلے میں علم نہ ہو علم والوں سے پوچھا جائے دو آئے تھے ما انزل ضلع میں روپے تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو رب کی طرف سے آئے ہوئے علم کی اتباع کرنے کا ہر آدمی مکلف ہے عوام سب اصل یہ ہے لیکن کسی انسان کو کوئی بات نہیں بھی معلوم ہو سکتی ہے اس کے لیے دوسری پڑا ہے پس آلو اہلا بکر ان کو لا تالمول جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم جاننے والا علم کی طباع کرے گا نہ جاننے والا علم والوں سے پوچھے گا ان دو باتوں کا انسان مکلب ہے اب وہ کس کیٹیگری میں ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جاننے والوں میں ہے علم کی پیروی کرے گا نہیں جاننے والوں میں ہے علم حاصل کرے گا عباس لوگوں نے کہا نہیں انسان پر تقریب واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب العلم علی کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے صرف علماء پر فرض ہے جو علماء بننا چاہتے ہیں ان پر فرض ہے علم اصل ہے کہ ایک انسان مکلف ہے کہ اپنی استطاعت کے بقد وہ علم حاصل کرے اس لیے کہ علم کی پیروی کا وہ مکلب ہے کسی کی بات کی پیروی کا نہیں لیکن انسان کوئی اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہے تو کوئی اپاج بھی ہے کوئی آنکھ والا ہے تو کوئی اندھا بھی ہے ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس یا تو علم نہ ہو یا علم کے وسائل نہ ہو یا علم کی اتنی استطاعت نہ ہو جیسے دوسرے احکام میں استطاعت نہ ہونے سے انسان سے وہ افعال وہ احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے تو اس سے وہ مطالبہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن جیسے ایک آدمی اس کو پانی نہ ملے تعم کر کے نماز پڑھے گا اور پانی آ گیا تو دو دن پہلے مجھے مسئلہ سنا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تیمنگ کرے نماز کی حالت میں پانی مل گیا کیا کریں شیخ محمد ابن, ابن محمدین نے کہا کہ اصل اس میں یہی ہے دو قوا کے ایک تو یہ کہ وہ نماز مکمل کریں کیونکہ نماز شروع کرنے تک وہ اس بات کا مکلب تھا کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کرو دوسرا علماء کا ہے جو کہ زیادہ راج ہے شیخ حسمین کہتے ہیں کہ تیمون کا حکم تب تک تھا جب تک پانی نہیں ہے پانی اگر مل گیا تو اب تیمون ختم ہو گیا اب اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو جب پانی آ گیا تو تیمون چلا گیا جب دلیل آ گئی تو دلیل کا بدل کسی عالم کی بات پر چلنا چلا گیا کیونکہ اصل کیا ہے وضو تیمم اس کا بدل ہے اصل مکلف وضو کا ہے لیکن اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو دلیل اس کے پاس نہ ہو تب جا کر وہ تیمم کر رہا ہے تب جا کر وہ کسی عالم کی بات پر چل رہا ہے میرے اندر اس کی تعطی نہیں سمجھ بھی نہیں آتا نہ مجھ کو عربی آتی ہے نہ مجھے فرق کے اصول معلوم نہ مجھے حدیث کے اصول معلوم ہیں اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے ایک آدمی مسلمان ہوا ابھی کلمہ اس نے اقرار کیا اب اس سے ہم کہہ رہے ہیں اسلو کمرا تمنی اسلی اس کو پوری بخاری سے پڑھاتے بیٹھوں گا بھائی نماز کا وقت ہو گیا پڑھتے پڑھتے اصل کی نماز چلی جائے گی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس سے کیا کہا جائے گا جیسے ہم پڑھ رہے ہوئے ویسے پڑھو جب تک کہ تمہارے پاس علم نہیں آتا اب وہ پورا ہونے تک آپ کی بات نہیں کھڑا ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ویسے پڑھتا ہے وہ اس حال کے لیے تھا جب اس کے پاس استتاب نہیں تھی جی لیکن باقی اوقات میں وہ اس بات کا مکلب ہے کہ علم حاصل کرے لیکن حال ہی ہو گیا امس میں کہ مدرسے کا جو ہے وہ تفسیر ہے وہ تقلیر کا مسئلہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے سوچیے تقلیق کا مسئلہ تفسیر کے دقائق سے ثابت کر رہا ہے اتنا علم اس کے پاس ہے پھر بھی تقلید کر رہا ہے یہ اس کے مکلف آپ نے شیخ الحبیز نے مدرسے کا فکر کے اصول پڑھا رہا ہے حدیث کی کتابیں پڑھاتا ہے ہر ہر مسئلے میں بتاتا ہے امام ابو حنیفہ کا موقف صحیح ہے امام شافی کا قول ہے خطا امام مالک کا قول خطا امام احمد کا قول خطا ہمارے امام کا قول امام ابو حنیفہ کا قول راج ہے اتنی استطاعت ہے کہ چار اماموں پہ جج بن سکتا ہے لیکن کیا کر رہا ہے تکلیف کیوں تکلیف کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا علم کہاں ہے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ اپنی امام کو چیک کر سکو اور آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ تین اماموں کو خطا میں بتا سکو وہ علمفین یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے یہ امانتداری نہیں ہے اگر ایک انسان دوسرے امام کی خطا کو جان سکتا اتنی استطاعت ہے بلکہ ثابت کر سکتا ہے تو اپنے امام کے قول کو کیوں نہیں جان سکتا جیسے اپنے امام کا معاملہ آتا ہے فوراً وہ ایک دم جاہر بن جاتا ہے اور جیسے دوسرے امام کا تذکرہ آتا ہے ان کے قول کو غلط اور خطا ثابت کرنے میں علامہ بن جاتا ہے شیخ الکل فلکل بن جاتا ہے یہ خطا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں انصاف نہیں ہے انصاف انسان میں ہونا چاہیے عدل انصاف انصاف انسان کے پاس ہونا چاہیے لہذا یہ جو بات کہی ہے ابن سلام نہیں بالکل واقعی ہے کہ دلیل کتنی ہی اس کے پاس حقیقت سے دور کیوں نہ ہو دلیل اس کے امام کے قول زمین آسمان کا فاصلہ ان کے درمیان ہے لیکن کسی طرح سے وہ امام ہی کی بات کو صحیح ثابت کرے گا اس کا تجربہ کرنے کے لیے آپ کو چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رائے مالک کی رائے سفیان کی رائے ایک ایک لفظ والے نام آ رہے آپ نے سمجھے چھوٹے چھوٹے لوگ کوئی ہیں جو کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں امام الاوزاعی امام مالک امام سفیان سفیان،, سفیان توری بڑے امام ہیں ان کی رائے رائے سے مراد ان کا اشتہار سب کا سب بس اس کی حیثیت اشتہار کی ہے اور کہتے ہیں وہ ہوا ان یہ سب میرے نزدیک برابر ہیں یہ بڑا یہ چھوٹا یہ ایسا،, ایسا،, ایسا یہ سب میرے نزدیک برابر ہیں وہ ان نمل خود آحا دلیل آثار میں روایتوں میں کون سے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار اگر دلیل ہے تو اس میں ان کے اجتہادات دلیل نہیں ہیں عالم کا اجتہاد دلیل کا محتاج ہے دلیل کا بدل نہیں عالم کا اجتہاد کلہا تو برہا نقم ان کو تم انسان کی بات کی تصدیق اس کی برہان سے ہوگی ہے بلا بلابرحان بات مسرت نہیں ہے اس کی تصدیق ہونا چاہیے اس کے لیے سپورٹ میں کوئی دلیل ہونا چاہیے لہذا یہ جامع بیان علم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے تو امام احمد کے نزدیک اتنے بڑے بڑے مشتحدین ان کا اشتہار سب برابر ہیں اور حجت نہیں ہے اگر یہ حجت ہوتا تو کہتے کہ اس میں بھی حجت ہے اور آزار میں بھی ہے تو کہ اس میں حجت نہیں ہے جت آکار میں ہے کجت دلیلوں میں ہے رجال کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن رجال دلائل سے اوپر نہیں ہو سکتے رجال اشخاص افراد اہل علم دلیل کے محتاج ہیں دلیل رجال کی محتاج نہیں ہوتی ہے دلیل اپنی ذات میں خود ایک طاقت ہوتی ہے اور زمانے کے بدلنے سے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا کوئی مانے نہ مانے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسے ہوتے ہیں لیکن شخصیتیں دلیل کی محتاج ہوتی ہیں تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں دلیل دلیل ہوتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دلیل کی اتباع کرے امام فرماتے ہیں لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان کا تو رو دہلوی نے انصاف میں اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ کسی کے किसी میں कॉल نہیں ہے کسی کا किसी دلیل نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ ایک دم پکی دلیل جو فیصل دلیل ہو خوج جائے جس کو ماننا ہی چاہیے ایسی دلیل کسی کے کال میں نہیں ہے سوائے رسول ہوگا سلام چاہے آپ کے علاوہ جتنے بولنے والے ہیں وہ زیادہ کیوں نہ ہو وہ ان کا دورو. زیادہ لوگ ایک بات بول رہے ہیں تو بات صحیح ہو جاتی ہے رسول کی بات میں حجت ہے رسول کے بالمقابل رسول سے ہٹ کے اگر زیادہ بولنے والے بھی ہوں دل میں گمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو اس لیے کہ اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں لیکن وہ دلیل نہیں ہے زیادہ لوگوں کا بولنا دلیل نہیں ہے اسی طرح سے یہ پہلی چیز ہے کہ تکلیف کا مکلف بندہ نہیں ہے بندہ مکلب ہے علم کی اطباع لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ تحقیق کر سکے یا اس کے پاس وسائل نہ ہو کہ وہ تحقیق کر سکے یا اس کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ تحقیق کر سکے استطاعت نہیں وسائل نہیں کتابیں نہیں اتنی ساری اس کے پاس کے دیکھے ساری حدیثی کی کتابیں کیا کیا اس میں کس مسئلے پہ کیا ہے نہ اس کے پاس استطاعت ہے یا اس کے پاس کتابیں یا وسائل نہیں ہے یا پھر اس کے پاس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے میں تحقیق تو کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے وقت چاہیے ابھی فیصلہ کرنا ہے ماں کو بچائیں گے بچے کو بچائیں تو اب کبھی وقت نہیں ہوتا ہے ایسے وقت میں کیا کریں گے تو ایسے وقت میں وہ کسی اپنے سے پہلے کسی بڑے عالم کی بات پر فیصلہ دے سکتا ہے جو علم قابل اعتماد ہو لیکن وہ اتنے وقت کے لیے ہے اس کو زندگی کا دائری معمول نہیں بنا سکتا اس لیے کہ اصل مکلق انسان علم کی سبا کا ہے نہ کہ آگ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کا اور یہی طریقہ صحابہ کا تھا یہی طریقہ اہل علم کا ہمیشہ سے رہا ہے ایک دم جائز عوام کوئی کسان ہے کھیت میں ہے اور ان کو بیل اور کھیتی کی کا کچھ معلوم نہیں کی عادیز اور کائیں کی آیتیں اور نہ ہی بھائی ہمارے پاس سائمت کا اور نہ ہماری عقل چلتی ہے بوڑھے ہو گئے ہم ایسے آدمی سے استدلال کر کے شہب الحیث کے لیے دلیل لینا یہ دائندہ بھی ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ زیادہ جتنا بولے اتنا ہی کرتے رہ اس کے لیے ہے کیونکہ اس میں اتنی استعمت نہیں ہے لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اس کو بھی دلیل بتائی جائے موٹی موٹی جتنی اس کی عقل میں آئے ایک بھی دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کل غلط بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک آدمی کی سمجھ میں نہ آئے یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے یہ صحیح ہے. تو جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا کرے. نبی صلی اللہ اور زمانے میں ایک آدمی کا سر زخمی ہو گیا سر میں چوٹ آئی اس نے کہا میرے لیے کوئی راستہ ہے احترام ہو گیا حصل کی عادت پیش آ گئی نہیں آپ کو تو غسل کرنا ہی پڑے گا بغیر حصل کے کیسا احتلام تو حصل ہے شخص نے غسل کیا اور وفات ہو گئی سر میں پانی چلا گیا جو بھی نقصان ہوا وفات بات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع قطع مار ڈالا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ خراب کریں کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اگر نہیں جانتے تھے تو پوچھ لیتے اس لیے کہ جہالت کا علاج پوچھنے میں بعض کتابوں میں اتنی تک روایت ہے بداؤ دوبارہ اس سے زائد اور روایت بھی ہے آپ نے کہا اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اپنا سر چھوڑ دے اور باقی بدن دھو لے جتنا زخم ہے اتنا چھوڑ دے اور بقیہ جسم کا حصہ ہے اس پر غسل کرے اس کو دھوئے معلوم جتنا نہیں کر سکتا اتنا چھوڑ دے لیکن باقی حصے میں وہ مکل پھر بھی رہے گا کسی مسئلے میں اس کے پاس دلائل نہیں ہے کسی عالم سے پوچھ کے عمل کر رہا ہے پورے دن میں راستہ نہیں کھل جاتا ہے کہ وہاں ہاتھ بن کر کے چلے جہاں وہ مکلف ہے جہاں استطاف ہے وہاں وہ علم کی طباع کا مکلف رہے گا یہ اصل ہے جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں واضح بانے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اور بھی علما نے اس بارے میں بات کی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دم عاجز آدمی ہو جس کو ذرا بھی کچھ نہیں سمجھتا ہے بالکل بھی علم کی استطاعت اس کی ختم ہو چکی ہے ایسا آدمی دلیل کے بجائے گمان پر عمل کرے احتمال پر کہ ایک عالم ہے اس کو علم ہے اس کے پیچھے چلے یہ کہا جا سکتا ہے ایسے آدمی کے لیے نہ کہ پوری امت کو اس کا مکلب بنا دیا جائے کہ سارے کے سارے چار میں سے کسی ایک کے پیچھے چلیں اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کا پوری امت کو تابع کر دیا جائے اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو سکتی تھی لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تعصب کیا ہے بلا دلیل جانب داری یہ ہمارے قبیلے کا ہے یہ ہماری قوم کا ہے یہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ ہماری جماعت کا ہے اس کی بات ہمیشہ صحیح ہوتی ہے یا غلط بیو کا ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے یہ تعصب ہے اور آج اس دور میں تعصب بہت زیادہ پایا جاتا ہے اپنے پرائ کی تقسیم تعلقات کی بنیاد پر ہوئی ہے حق اور انصاف کی بنیاد پر نہیں دلیل کی بنیاد پر نہیں رسم و رواج کی بنیاد پر قبیلہ قوم رشتے داری مسلک علاقائیت اس کی بنیاد پر آدمی طرف داری حما کرتا ہے یہ سب جاہلیت ہے کہ ایک انسان دلیل کے بالمقابل طرف داری کسی کی کرے یہ جاہلیت ہے یہ حزبیت ہے کہ دلیل کے بجائے وہ کسی اور بنیاد پر ساتھ دے یہ صحیح نہیں ہے. ہر خواہش پر مَتَلُ بَعِيرٍ تَرَدَّ وَهُوَ يَجُرُ بِذَا نبی. امام البحتی نے روایت قتل کی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی مثال جو ناحب معاملے میں اپنی قوم کی طرف داری کرے اس کی مدد کرے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ گویا کہ ایک اونٹ گڑے میں کنویں میں گر رہا ہے اور اس اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو کھینچ رہا ہے کون کس کو بچائے گا کنویں اونٹ جا رہا ہے اور کوئی آدمی سوچے اپنا اونٹ بچانا چاہیے اس کو بھئی دم پکڑو اس کی کھینچو کیا ہوگا اس کے لیے بہت بڑی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ماسٹر کی ضرورت ہے وہ اونٹ اس کو لے کے کنویں میں جائے گا یہ اونٹ کو بچا نہیں پائے گا اونٹ اپنے ساتھ اس کو ہلاکت میں لے جائے گا معلوم معلومات کہ اسبیت کی بنیاد پر جب آدمی کسی کا تعاون کرتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے ناحک میں وہ تو ہلاک ہونے والا ہے کیونکہ وہ ناحک ہے ہی آلریڈی وہ تو غلط جائے رہا تھا اس کی گاڑی میں یہ بھی بیٹھا کھائی پہ جانے والی یہ کہاں جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ کھائی بھی جائے گا تو ناحک دفاع کرنے والا باطل کے ساتھ باطل کا تعاون کرنے والا باطل کی کا دفاع اور مداوعت کرنے والا اسی کے ساتھ ہلاک ہوتا ہے آج آپ کو دکھائی دے گا کہ کھینچتان کے اپنے مسلب کے مسائل کو صحیح ثابت کرنا جبکہ کہ شریر دلیل اس کے خلاف ہیں انصاف نہیں ہے یہ وہی ہے کہ اونٹ کی دم پہڑ کے اس کو کنویں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کہاں تک جاتا ہے ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں اس مسئلے میں کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے باقی اور بہت کچھ جب مقرر کہتا ہے اب آخری بات کہہ رہا ہوں تو سب کے چہرے کھل جاتے ہیں علامہ لکھنوی کہتے ہیں قاری عی ابن ابی بکر ابن ایوب قاری نے ملا علی قاری نے اپنی طبقات میں کتاب کتابات کی ہے حنفیوں کی طبقات اس میں اس میں, اس میں عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب کا معاملہ بیان کیا ہے کہتے وہ خان کی تعصبیلی مذہبی ابی حنیف امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں بڑے متاثر تھے باع جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں بہت متاثر تھے وقال عل والد یومن ان کے والد نے ایک مرتبہ کہا کئی بختر کا مذہب ابھی حنیفل کا کل شاپ تاکہ تم نے ابو حنیفہ کا مذہب کیوں اختیار کیا پورا خاندان تمہارا شاپ ہے اور تم ہنفی ہو گئے کیا ایسی بات تھی اس کے اندر اس مسلک میں جو تم نے ایسا کیا کیوں کیا تم نے مراج السلم کیا کہا انہوں نے کیا آپ اس سے راضی نہیں ہو کہ کم از کم پوری خاندان میں ایک تو مسلمان ہو یعنی امام شافی سارے گھر خاندان والے ہیں تمہان بھی کیسے ہو گئے کم از کم ایک تو مسلمان ہونا چاہیے اپنے خاندان میں یعنی ان کے بولنے کے مطابق یعنی سارے کے سارے کیا مسلمان یعنی تعصب آدمی کو کہاں تک لے جاتا ہے تکفیر تک لے جاتا ہے تعصب آدمی کو تکفیر تک لے جاتا ہے نام کی طرفداری جب آدمی کرتا ہے اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے پلم مزاح ہو اللہ اللہ عروبہ ہو جب انہوں نے ٹیڑھا پن اپنایا سیدھے راستے کو چھوڑ کے حق کو چھوڑ کے ٹیڑھے گئے اللہ نے ان کے دلوں آدمی پھر سمجھ نہیں پاتا ہم کی مار پر نہیں ہو پاتی ہے الفوائد البیہ نے بات کہی ہے مسئلہ نمبر بیس میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو آدمی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا ہے تحقیق کی نہیں سمجھتا اس کو کچھ بھی ایسا آدمی اپنی عقل چلانے کے بجائے کسی عالم کے تابع ہو کر ایسا عالم جو قرآن سنت کا ماہر ہو اور ایسا انسان جو قابل اعتماد کردار کا حامل ہو اس کی بات پر عمل کریں اور دھیرے دھیرے دین سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ آدمی صحیح راستے پر ہے لیکن جو آدمی دلیل جاننے کے باوجود بھی کسی عالم کی بات کو اس پر ترجیح دے تو یہ بات صحیح نہیں ہے مسئلہ نمبر بیس جو اس کی اور ایک پڑا ہے اور اس کی تفصیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے قول کی پیروی کا انتظام پوری امت میں سے کسی ایک انسان کو لے لینا اور اسی کے قول کی پیروی کرنا جس کو تقلید کی اصطلاح میں تقلید شخصی کہتے ہیں تقلید شخصی کیا ہے کسی ایک شخص کی تقلید کرنا اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے کی تقلید کرے قرآن میں کسی کا نام ہے قرآن کی تقلید کرو یا ایک عالم کی اگر بات مانتا ہے تو دوسرے کی مانی نہیں سکتا ہے تو ایسا مسلمان اس کا مکلب نہیں ہے شیخ محمد الله کہتے ہیں لیس من منحج قول احد الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے قول کی اتباع کو لادم قرار دینا خصوصاً اجتہادی مسائل میں سلک کا مرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے،, کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے قول کی اتباع کو تمہارے لیے ضروری ان کی بات ماننا ان کی ہر بات ان کو ماننی چاہیے امام ابو بمام امام یا امام خلا کسی ایک شخص کی بات کو ماننا لازم قرار دینا سلف کا منہج نہیں ہے کبھی کسی نے کہا کہ تم کو ساری باتیں ابوگر صدیق رضی اللہ تعالی کی ماننی پڑے گی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی ماننی پڑے گی کبھی نہیں ہوا عمر میں ایسا تو یہ جو بات کی دور کی بیماری ہوئی کہ کسی ایک یا عالم کے تمام اقوال لے لیے جائیں بلا تحقیق اور اس سے خروج جائز نہیں ہے اس پر واجب ہے یہ وجوب کے لیے دلیل چاہیے بھائی وجوب کے لیے کسی چیز کے لازم ہونے کے لیے دلیل چاہیے اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے ایک آدمی مسلمان ہوا وہ پوچھے گا میں تو کچھ بھی نہیں ابھی تو بالکل ابھی ایک دم تازہ تازہ مسلمان ہوں کیا بنو اس کو کیا جائے گا یعنی کوئی دلیل ہے جس کی بنیاد پر کسی ایک کے تابے کیا جائے قرآن میں ہے کہ تم نے فلاں کے تابع ہونا سے امام ابو حنیفہ کے امام کے امام مالک کے امام احمد کے کوئی دلیل نہیں ہے وہ علما سے پوچھنے کا مکلب ہے وہ علم حاصل کرنے کا مکلم ہے علماء کے راستے سے علم حاصل کرنے کا مکلب ہے لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں تم کو فلاں کی بات زندگی بھر ماننی پڑے گی کیا دلیل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اگر سے کہا جائے کہ تم جس علاقے میں ہو اس علاقے کے عالم کی بات مانو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی علاقے میں چھوڑ کے وہاں چلا جائے تو کیا اپنا مذہب بدل سکتا ہے نہیں پہلے مرحلے میں دلیل جو تھی دوسرے مرحلے میں ختم کیسا ہوئی یہاں پہ کوئی شاہ عالم نہیں ہے یہاں پہ ہم عالم ہیں اب میں ان سے پوچھوں نہیں اپنا مذہب چھوڑ کے کبھی دوسرے کے مذہب پہ نہیں جانا اپنا کیا ہے پہلے مرتبہ میں اپنا تھوڑی تھا ہے میں تو مسلمان تھا آپ نے کہا اس علاقے میں جو علماء ان کی مانو میں نے مانا ٹھیک ہے اب میں آیا ایسے ملک میں جہاں ہم بلی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو قرآن سنت کے بارے براہ راست قرآن سنت سے دلیل لے کر فیصلہ دیتے ہیں اب کیا کروں نہیں تم ابھی بھی شاپی باقی رہو گے تو وہ ملک کی علاقے کی دلیل کہاں گئی علاقہ تبدیل ہونے سے مذہبی تبدیل ہونا چاہیے تھا نہیں مر جانا لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑنا تو یہ کیا ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ سبیت ہے یا سبیت ہے اور نہ یہ عقلی طور پر صحیح ہے نہ نقل کے طور پر صحیح ہے کہ چار امام ہیں ان میں سے ایک ہی امام کی ساری باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں باقی تین امام کے ہمیشہ غلط ہے کچھ تو صحیح ہوگا بھائی ایک تو مسئلہ ایسا ہوگا جو صحیح ہو سارے سب مسئلے غلط ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے کی صحت ثابت کرنے کی پوری صلاحیتیں اس پر صرف ہو جاتی ہیں کھینچ تانگ کے زبردستی ہے سلب کا منہج نہیں ہے صرف ایسا نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا نہ اس کی پیروی کی جا سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ترہ امام مونی نے اس کو روایت کیا اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا اگر آج موسا علیہ السلام زندہ ہوتے اور اگر تمہارے سامنے مونسا علیہ السلام ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی طباع کرنے لگو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور اگر موسا علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو وہ میری ہی طبا کرتے ہیں اسے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رسول موسا علیہ السلام بھی رسول ان سے تو اللہ تعالی نے براہ راست کلام کیا وہ کل اللہ موسا تکلیم اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی جو سراسر ہدایت تھی اور منساء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے موجزات سے مدد کی پھر کو غرق کیا انہیں بچایا شریعت کی نفاذ کا موقع ان کو دیا اس کے باوجود اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جاتے اور تم ان کے پیچھے چلنے لگتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک رسول کو بھی اپنائیں تب بھی گمرایا جس کو اللہ تعالی کی طرف سے جس کے پاس وہی آتی تھی جسے اللہ نے متعین کیا کہ اس کے پیچھے چلو لوگوں کو ان کا مکلب کیا کہ ان کی پیروی کریں ان کی بات مانیں ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں ایسے شخص کے پیچھے بھی چلیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوا اس سبھی تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں بلکہ خود ان کے بارے میں کہا و لو کا ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی میری اتباع کی سوا اور کسی چیز کی ان کے لیے حلال نہیں ہوتا مگر یہ کہ میری تباہی تو آج ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ نے متعین نہیں کیا جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازی نہیں ہوئی جس نے خود بھی نہیں کہا رسول کے مقابلے میری مانو بلکہ جس نے اپنی زندگی بھاری یہ بات کہی کہ میری بات اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے میری بات چھوڑ دینا لیکن اس کی یہی بات چھوڑ دی باقی بات ساری باتیں لے لی سوچیے کہ آدمی پورو میں امام کی تقلید کا دعوی کرے اور اصول میں امام کو چھوڑ دیں اس سے برا چھوڑنے والا اس کی مثال کیا مل سکتی ہے کہ اصول تو ہاوی ہوتے فروعات پہ تو فروعات اچھا مسئلہ آ جائے گا رب الدین کا بلا یہ پوری مسال ہے تو آپ پورو میں اتنے پابند ہو اور اصول کے پابند کیوں نہیں ہو اگر قرو میں امام کو حق مانتے ہو تو قرو میں بھی ماننا اصول میں بھی ماننا چاہیے اچھا آپ حنفی کس مسئلے میں کا فکر میں ہنفی بس عقیدے میں ماتوری دی اچھا تقریر آپ کیوں کرتے ہیں امام بگونی بگی تابعی ہیں بھائی تابئی ہیں وہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور ان کے پاس جو علم تھا بعد والوں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس بہت علم تھا ہمارے اندر اس نہیں کہ قرآن سنت سے سمجھیں ان کے پاس تھا بہت اس لیے ہم کو چپچاپ ان کی ماننا چاہیے اپنی عقل نہیں چلانا چاہیے تم اتنے بڑے ہو گئے تردیق کرنے کے لیے چپچاپ امام ابو ہی جو بتا رہے ہیں مانو اچھی بات عقیدے میں صرف فقہ میں کرنا ہے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ایک طبقہ یہ ہے دوسرا طبقہ عقیدے میں تقلید کرنا ہے امام ابو منصور ماتھوری یا ابو الحسن اشعری کی اب ان کے پاس اتنا مطمئن ہیں کہ جتنا امام ابو حفاظ کے پاس تھا اچانک تم نے چپ میں ان کو لے لیا اس سے زیادہ اہم چیز میں ان کو چھوڑ دیا کیوں امام ابو انیفا نے ساری خدمات کی کو فون کر کے کہنے لگے کہ ہم تقلید کرتے ہیں آپ تقلید کو منع کیسا کرتے بتاؤ دلیل کیا آپ کے کی پاس کہ تقلید کے قائل آپ ہیں میں نہیں دلیل آپ دیں گے کہ میں دو جس کے قائل آپ ہیں آپ اس کی دلیل دیجئے میں تو قائل ہی نہیں اس کا تو مجھ کو آپ دلیل مانگ رہے تو آپ دلیل دلی دو. دوم تارمون اس سے پہلے کہ آگے بات ہو تقلید کیوں کر رہے ہیں تو اس لیے امام جانتے ہم نہیں جانتے امام کے پاس قرآن و سنت کا پیم تھا ہم کیا سمجھیں گے اچھی بات اس کی تفسیر امام ابونیپا نے کیا, کیا؟ کہ تفسیر تھوڑی ابن دیکھنا پڑے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابونیپا کی تکلیف اسی لیے کرنا ہے کہ قرآن کا علم ان کو زیادہ تھا ہم کو نہیں تو ٹھیک ہے جس مسئلے میں تکلیف پر استدلال آپ کر رہے ہیں اس پر امام ابونیپا کی تفسیر اس میں کیا ہے کہ ان کی تفسیر نہیں تو کہ امام ابن کی تفصیل آپ لے رہے ہیں ان کی تفسیر بتا کیونکہ آپ کا دعوی یہ ہے کہ سارا علم ان سے ملتا ہے تم قرآن سنت کو نہیں سمجھ سکتے انہوں نے قرآن سنت کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا سمجھایا بتاؤ ان کے پاس نہیں ہے کوئی تفسیر امام ابوریفا کی قرآن کیسے سمجھیں گے اگر مجھ کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ تو یہ بول رہے کہ بھائی تم نہیں سمجھ سکتا ہے اماموں سے سمجھنا پڑے گا قرآن سنت کو ٹھیک قرآن کی اور حدیث کی کوئی شرح تفسیر بتاؤ امام ابوریفا کی نہیں ہے بلکہ اصولی مسائل میں تقلید لازم ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے کس کی کرنا چاہیے امام ابویفا کی تو یہ تقلید فقہ کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہاں فقہ میں کس کی تقلید کرنا چاہیے امام ابویفا کی اپنی طرف سے کچھ بول سکتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے پھر تقلیق میں امام ابویبا کا کال بتاؤ تقریب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے امام ابیفا کیا بتا رہے ہیں ان کا کال نہیں ہے اس میں آپ جو چیز منوا ہیں ان کے نام سے انہیں کا قول اس پہ نہیں ہے تو کون منائے اس کو کون بول رہا ہے کہ مانو کس کا قول ہے یہ علماء کا قول ہے یہ مفتا بھی کال ہے یہ مفتا بھی ہے کون یہ لوگ جو مفتا قول دیتے ہیں کوئی جاب نہیں یعنی آپ کئی مسائل ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے آج بھی ہدایا میں ہیں لیکن فتوا اس کے برعکس ہے تو آپ جب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ماننا چاہیے تو آپ کیوں چھوڑے ان کا قول امام ابو حنیفہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ آدمی قرآن پڑھایا اس کی اجرت لے آپ کیوں لیتے ہیں اس میں کیوں چھوڑا امام ابو حنیفہ ایسے کئی مسائل ہیں امام ابو حنیفہ کے استاد ابراہیم نقی تاویز قرآن کا ہو یا غیر قرآن کا ہو نہیں چلتا ہوتا ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعمیر ان کے پسند نہیں کرتے تھے اس کو آپ تو بول رہے ہیں کہ سارا علم امام ابو ابونی پکا کہاں سے آیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو وہ تو قائل نہیں ہے اس کے وہ اس کے قائل نہیں یہ قرآن پڑھا کے اس کی اجرت کے قائل نہیں دونوں مسئلے تو آپ کے پاس ایک دم اچھے چلتے ہیں کیوں تو آدمی اپنی مسجد اور اپنے مفاد کو دیکھ کے چلے گا اچھا تفریح یہ ہے کہ بھائی جو اشتہادی مسائل ہیں ان میں تقلید ہوتی ہے جو اشتہادی مسائل نہیں ہیں ان میں تقلید نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے تقلید کون کرے گا حامی اس کو کیسے کرے گا کہ اشتہادی کے غیر اشتہادی اس کو کون بتائے گا یعنی اس کو ان مسائل پہ تقلید کرنا ہے جو اشتہادی ہیں اور جن مسائل میں اشتہاد نہیں ہے ان میں تقلید نہیں کرنا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی کون سا اشتہادی ہے کون سا اشتہار نہیں ہے آپ ایسی چیز کا مکلم بنا دیے جو اور بھی زیادہ ٹینشن ہے یا تو پورا ہاں بولتے ہیں یا پورا نہ بولتے آپ اس کو تفریح کا کام دے دیا آپ کیسے سیگریگیٹ کرے گا پھر عقیدے میں تقلید نہیں ہے بہت سارے لوگ کا یہ کہنا ہے عقیدے آج بھی مریضوں کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جال حق میں عقیدے کے مسائل میں تکلیف نہیں ہے سارے فرقے فرق میں بنے کے عقیدے میں تو تکلیف نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو اب اس کو تو آگاہ چھوڑ دی جو عقیدہ بنا نہ بنا اس میں تکلیف نہیں ہے تو جتنے فرقے بنے ہیں گمراہیاں جتنی آئی ہیں وہ تو, تو عقیدے ہی کے باب میں آئے ہیں آپ بے لگام چھوڑ دیے اس کو جو نہیں جی میں آئے کر علم بھی نہیں سکھائے تکلیف سے بھی منع کیا, کیا کیا کرے وہ ایڈریس بھی نہیں بتایا جاڑی بھی نہیں سوچنے کی چیز اتنا کنفیوژن ہے اس میں کہ وہ حل نہیں کر سکتے اس کو صاف سیدھا طریقہ یہ ہے اتبعو ما علیکم اور تم لو یہ دو چیزیں اگر آپ یاد رکھے آسانی اس کے لیے کہ جس مسئلے کو نہیں جانتا ہے علماء سے سیکھیں علم حاصل کریں اور اس کے مطابق بصیرت کے ساتھ عمل کریں ایک دم عاجز ہے ٹھیک ہے اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے اس لیے علیہ فرماتے ہیں اماج اتبا فی کما صحت اماقول والا صبح صاحب کہتے یہ مسئلہ کہ کسی قائل کے تمام اقوال میں بغیر کسی دلیل کے ذکر کیے اس کی اتبا کرنا کسی قائل کے تمام اقوال میں بغیر کسی دلیل کے دیکھے ذکر کیے اس کے تمام اقوال میں اس کی انتباہ کرنا جس سے اس کی صحت اور اس کی خطا ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے ماں کو پل سبھی صحیح یہ صحیح نہیں کہتے بلحاظ رسول کہتے یہ جو مرتبہ ہے کہ ساری باتیں اس کی لینا چاہیے بغیر تحقیق ہے یعنی صحیح ہے غلط ہے نہیں دیکھتے اس کو اس نے کہا ہے تو صحیح ہے یہ مرتبہ صرف اور صرف کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ رسم کا ہے تو صحیح ہے اگر واقعی واقعات کی بات ہے تو صحیح ہے ہم کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں رسول کی بات صحیح ہے کہ خطا ہے غلط ہے نہ اس ہم کو ضرورت ہی نہیں وہ صحیح ہوتا ہے ہمیشہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے لیکن یہ مرتبہ رسول کا ہے کسی اور کو دے سکتے نہیں اپنی امام سے غلطی نہیں ہوتی امام کی ساری باتیں ہاں ہے تو یہ جو چیز ہے یہ رسول کا مرتبہ کسی اور کو دینا ہے اور یہ صحیح نہیں مجبور بتاؤ جینتیس امام مالک کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ, من قوله اللہ, صل اللہ, علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں جس کے اقوال میں سے بعض لینے کے اور بعض چھوڑنے کے نہ ہو کوئی ایسا نہیں جس کی ساری باتیں لینا ضروری ہیں کوئی بات صحیح ہوگی تو کوئی غلط بھی ہوگی صرف ایک شخصیت ہے جس کی ساری باتیں صحیح ہوتی ہو. کون ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہا ہے یہ امام مالک ابن عبد البر نے میں اس کو ذکر کیا ہے جامع بیان العلم. ابن قیم رحمۃ علیہ فرماتے ہیں وہ عید بحمد ال غیرو ہو منت الحبی حدیث ہیں فریل یا قوم و بین ہو وئی کہتے ہیں کہ جب امام احمد یا ان کے علاوہ اہل علم میں جو ائمہ حدیث ہیں حدیث کے امام ہیں کسی حدیث کے معاملے میں صحت میں غاب میں اس کے معنی میں ان میں کسی کا اختلاف ہو جائے پر دلیل یا کمین ہو کہتے ان کے درمیان فیصلہ دلیل کرے گی ان کے درمیان فیصلہ کون کرے گا دلیل وليس قوله عليهم کہ ان کا قول ان پر حجت نہیں کما ادا في فیمس من الف ویسے جیسے ان کی مخالفت فق میں کوئی اور کرے ان کے خلاف کوئی موقف اختیار کرے کوئی دوسرا فقہ کے معاملات میں لم يكن قوله حجت على من خالفه امام احمد کا قول ان کی مخالفین پر حجت نہیں ہوگا بلی الحجت الفاصلت ہی الدلیل بلکہ دونوں کے درمیان کس کی بات صحیح ہے فیصلہ کرنے والی چیز دلیل ہوگی بل الحجت الفاصلت ہی الدلیل کہ آپس میں جب اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف میں فیصلہ کرنے والی چیز وہ دلیل ہے چاہے کوئی بھی امام ہو چاہے کوئی بھی شخصیت ہو دلیل کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کس کی بات صحیح ہے مسئلہ نمبر اکیس علمی مسائل میں اپنی حد سے تجاوز کرنا پچھلا مسئلہ ہم نے دیکھا دو مسائل دیکھے ایک یہ کہ بلا دلیل ہاتھ بن کر کے کسی کے پیچھے چلنا اور کو ضروری سمجھنا یہ سلب کا منہج نہیں دوسرے امت میں سے کسی ایک شخص کو متعین کر دینا کہ تم ساری امت کو اس کی بات ماننا ضروری ہے اس کی ساری باتیں صحیح ہیں یہ بھی سلب کا منہج نہیں ہے مسئلہ نمبر اکیس علمی مسائل میں اپنی اب یہ اس کے بلیکس ہے پچھلا کیا ہے اندھی تکلیف اب اس کے بالمقابل کیا ہے بے لگام آدمی کا دین کے معاملات میں بولنا یا عمل کرنا <تصفح> علمی مسائل میں اپنی حد سے تجاوز کرنا اپنی حد پار کرنا ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے لیکن دین کے معاملات میں خصوصاً امت کے معاملات میں خصوصاً بڑے معاملات میں بولنے کے لیے بڑا علم چاہیے تو چھوٹے علم والا بڑے معاملات میں نہیں بول سکتا ہے اگر اس کے پاس علم ہے تو ٹھیک ورنہ وہ بول سکتا ہے نہیں علم نہیں چپ رہا ہے. جو آدمی منخا نا بلّاہ ولیومل آخر فل یا پل او لیاسمخ جو اللہ اور آخر کے دل پر ایمان لگتا ہے اسے چاہیے بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے اپشن دو میں سے ایک ہے ڈیفالٹ چپ رہے ہیں. بولنا ہے تو اس کا کیا ہونا چاہیے کیونکہ بائی ڈیفالٹ آدمی کیا ہوتا ہے بولتا رہتا ہے چپ رہتا ہے چپ یہ اصل ہے بولنے کے خیر اس کے پاس ہونا چاہیے خیر کس بنیاد پر طے ہوتی خیر ہے خیر کی شرح علم کی بنیاد پر کون سا علم نیوٹن والا نہیں قرآن و سنت والا تو اگر قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ خیر ہے تبھی وہ بولے ورنہ نہ بولے تو اگر نہیں اس کے پاس علم تو شرابت کے ساتھ کیا کرے چپ رہے اول سوچ لیکن بولنے کا شوق چپ رہنے سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ چپ رہنے میں انسان نمایاں نہیں ہو سکتا ہے بولنے میں نمایاں ہوتا ہے فیمس کیسے ہوگا چپ رہ گے یہ آدمی بول چپ رہتا ہے بولتا ہی نہیں کچھ فیمس ہوگا نہیں ہوتا ہے ایسا بولنا پڑتا خاص کر کے اس کے پاس اگر انٹرنیٹ بھی ہے یوٹیوب اکاؤنٹ بھی اس کے پاس ہے اور مائک فار کیمرا بھی اس کے پاس ہے दाई बनने के लिए तीन रुकने है। इंटरनेशनल दाई बोलना मैं गली कुचे का दाई नहीं इंटरनेशनल दाई बनने के लिए तीन अरकान उसके तीन चीजें पूरी हो गई दाई बन गया चाहे उसकी तैयारी हो या न हो बोलने का शौक लेकिन होना चाहिए उसको एक उसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो दो उसके पास यूट्यूब या फेसबुक अकाउंट हो और तीन उसके पास کیمرہ اچھا ہو یا کم سے کم موبائل نہیں ہو یہ تین چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو عالمی سطح کا دائی بن سکتا ہے اس کی رائے وائرل ہو سکتی ہے وائرس بھی ہو سکتی ہے بہت افسوس کی بات ہے بڑے بڑے علماء انتظار کرتے ہیں مسائل میں اور ایسے لوگ جن کی رائے کی ان کے گھروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ عالمی سطح پر بولتے ہیں اچھی بات نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ادب اور آپ نے پوچھا ایک پیڑ ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے بتاؤ کون سا پیڑ ہے وہ ٹیسٹ اس میں اصل ہے کہ معلم اپنے طلبہ کی کا امتحان لے سکتا ہے وغیرہ ہوتے ہیں مدارس میں کہاں سے لائے یہ یہاں سے لائے امتحان ہے کتنے تو نہیں کر سکتے نا دو تین چار وہ محل کے اوپر ہے تو کہا کہ کون سا پیڑ ہے شجارہ کون سا ہے تو کسی نے کہا کہ فلاں پیڑ ہے کسی نے کہا کہ بوادی میں پیڑ ہوتا ہے کسی نے کچھ اور کہا مختلف پیڑوں کے نام لیتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کم سی نوجوان تھے اس مجلس میں موجود ہیں میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ اس مجلس میں ہیں لیکن خاموش ہے تو میں بھی چپ رہا میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے لیکن میں نے دیکھا کہ یہ شیخین خاموش ہیں تو میں بھی چپ رہا میں کم عمر ہوں یہ ان سے بڑے نہیں یہ بول رہے ہیں تو میں کیسا بولوں پھر آپ نے کہا سب نے کہا اللہ کے اصول آپ بھی بتائیے کیا ہے تو آپ نے کہا وہ کھجور کا پیڑ ہے جب مجلس ختم ہوئی والد صاحب سے کہا میرے تمہیں بات آئی تھی وہ کھجور کا پیڑ ہے کہا بولا کیوں نہیں وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ آپ صلی صلاح سم دعا دے دیتے علم کی کچھ برکت کی کچھ بولا کیوں نہیں اس مجلس کے اندر جب تمہارے دن میں بات آئی تھی بول دیتے جواب دیتے کہا نہیں میں نے دیکھا کہ آپ اور ابو کا صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہیں تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ہمارا حال کیا ہے عالم صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا بدقسمتی سے ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ پوچھا کہ آرم صاحب یہ مسئلہ ایسا ایسا کیا ہے طلاق ہوتا کے لیے ہو گیا آرم صاحب کو چور میں بولتا رہا ہو گیا عالم ابھی سوچ رہا تھا اس کو جواب کیا دوں اس سے پہلے اس نے کیا کر دیا جواب دے دیا عالم اگر کوئی بات کر رہا ہے یہ بیچ میں ل... وہ دلیل ذکر کرو وہ جانتا ہے کہ اس موقع پر وہ دلیل نہیں بولنا چاہیے دوسری دلیلیں ہیں. اس سے کام چلے گا فلا دلیل میں کھلا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے مناسب یہی دلیل ذکر کرنا ہے لیکن یہ کیا کرے گا یہ سمجھے گا ان کو شاید یاد نہیں آ رہا تو یہ جو مسئلہ ہے اپنی حد نہ جاننا یہ جہالت کی پہلی سیڑھی ہے انسان اپنی حد جانے دیکھیں ہر ایک کے پاس علم ہے کچھ نہ کچھ ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا وہ کا کل لی علیم ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے آپ کو بھلے کتنا ہی کیوں نہ معلوم ہو آپ سے زیادہ بھی جاننے والا کوئی ہوگا اور آپ اگر اس کی پریزنس میں ہیں آپ اس کو پریفرنس دو اگر مسئلہ امت کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے آپ کو اللہ نے مکلف نہیں کیا کہ آپ بولو آپ چپ رہو انتظار کرو بڑے علماء کیا بولتے ہیں یہ نہیں کہ پہلا ہٹ مجھ کو آنا چاہیے لائکس میرے کتنے ہیں آج مصیبت یہی ہے لائک کی چاہت میں آدمی یعنی سبقت لے جاتا ہے ایسے مسائل میں جن میں اس کو پیچھے ہٹنا چاہیے نہ بولے آدمی ایسے مسائل میں جو کہ بہت سنگین ہیں جس کے برے نتائج بھی نکل سکتے ہیں لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں غلطی کے بہت سارے امکانات ہیں اشتہاد کا معاملہ اور بہت خیر الشرائن والا معاملہ اس طرح کے معاملات ہیں ترجیحات کا مسئلہ اس میں ہے اولویات کو دیکھنا پڑے گا خاموش ہے میری حیثیت نہیں ہے آدمی لائق ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنی حیثیت جانتا ہو کم سے کم اتنا علم تو ہو کہ میری کتنی حد ہے نہیں تو آدمی ہلاک ہو جائے گا تو آج دیکھیں گے کہ بہت سے خاص طور سے نوجوان ہمارے امت کے جو مسائل ہیں ان میں بولنے کا شوق بہت ہوتا ہے اور علماء تھوڑا رکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ حالات کیا کروٹ لیتے ہیں اس میں کیا بولنا چاہیے تھوڑا سوچ رہے ہیں ہم لوگ میٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ غور و فکر کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہے حالات کا جائزہ لیں علما کچھ بولتے ہی نہیں اس لیے میں بول رہا ہوں علما بزدل ہیں علما کو دنیا کے مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں علماء کو ہے جو نفاذ کی مسائل سمجھ میں آتے ہیں عالمی مسائل میں کچھ ان کو فکر ہی نہیں امت کی اس کو فکر ہے جو برابر وقت پہ اپنے کھانے کھا رہا ہے ہر چیز اس کی جدر کی ادھر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے بس دو چار منٹ جب چائے پینے کا ہوٹل میں جمع ہوتا ہے ساری امت کی فکر اس کے اوپر پوری امڑ آتی ہے زندگی میں کبھی ایک کھانا نہیں چھوڑا اس نے جب سے امت کی مسائل ہے لیکن علما علما برے ہیں تو یہ جو مصیبت ہے اپنی نہیں جاننا جاننے والے کو آپ موقع دو بولنے کا بڑوں کے آگے چپ رہو ان کو بولنے دو ان کی طرف سے جواب آنے دو انتظار کرو ان سے پوچھو یہ طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے نہیں کہ آپ کرے شیخ محمد بن عمر کہتے ہیں پماہ بالکم بن نواز کی بار کہتے ہیں علماء کے کلام کی بابت ان سے جھگڑنا سلب کا منحج نہیں ایک طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ محض ایک طالب علم ہے اور ان مسائل میں بحث و مباحثے کو علما ہی کے سپورٹ کر دینا چاہیے تو بھلا بتاؤ کہ نوازل یعنی پیش آمدہ مسائل اور بڑے بڑے مسائل کا معاملہ کتنا سنگین ہوگا اجتہادی معاملات میں اجتہاد کی اہلیت والے کو ہی جواب دینے کا موقع دینا چاہیے نہیں کہ شوق آدمی کا ہو شوق الگ چیز ہے صلاحیت الگ چیز ہے ہمارے ہاں پر یعنی صلاحیت اور شوق میں فرق نہیں ہے مجھے بہت شوق ہے ٹھیک ہے لیکن صلاحیت ہے کہ نہیں کوئی آدمی کا مجھے گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے آتی چلانے نہیں آتی لیکن شوق بہت ہے وہ پہلے مجھ کو نیچے اترنے دیکھتی तुझको अगर मरना है तू मर मुझको लेके मत मर मेरे लिए बच्चे घर पर इंतजार कर रहे दे है मेरा। तो शौक होना ये काफी नहीं है सलायत होना भी जरूरी है आप दवा खाने बच्चे को क्या हुआ इसका दाँत बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर नहीं आया अभी कोई आदमी खड़ा हो जाए पेशेंट्स में से भी मैं कर देता हूं क्यों मुझे बहुत शौक है बच्चों का बहुत मोहब्बत बच्चन से और दाँत उखाड़ने का बहुत शौक है बचपन से करता हूं चलेगा آپ دیں گے اپنا بھجی جاؤ اندر اس کو باہر جاؤ اس کو بولیں گے باہر تو نہیں ہو گیا ہے میں ڈاکٹر کا انتظار کروں بھلے دو گھنٹہ لیٹ آئے میرا بچہ صبر کر لے گا لیکن ایک دانت اخاڑ گیے پورے دانت اکھاڑ دے گا شوق ہونا کا بھی نہیں ہے صلاحیت بھی ہونا ضروری ہے آج معاملہ یہی دعوت کا شوق بہت ہے صلاحیت ہے نہیں پتوا دینے کا شوق بہت ہے صلاحیت ہے استداد ہے علم ہے نہیں شوق ہمیشہ شوق, شوق ساری چیزوں کی بھرپر کمی پوری کر دیتا ہے اور اسی سے اسے علماء کہتے ہیں لو سک تر جاہر انتہ اگر جاہل لوگ چپ ہو جائیں سارے اختلاف ختم ہو جائے سارے اختلاف کیوں ہیں کم علمی کے ساتھ اس کا یہ قول اس کا وہ قول اس کا وہ قول اتنے اقوال ہو گئے ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے جائیں تو جائیں کہاں پر لو سکھ تر جاہرو انتہ دو آدمیوں کے درمیان بھی لڑ رہے لڑ رہے لڑ رہے لڑ رہے اختلاف ہو رہا بہت واٹس ایپ یونیورسٹی میں آپ دیکھیے گروپس کے اندر آپ کیا ہے؟ چپ ہو جائے میں نہیں معلوم ہے علماء سے پوچھیں گے وہی فون استعمال کر کے ایک بڑے عالم کو دونوں مل کے فون کر سکتے نا کانفرنس میں لے کے عالم صاحب ایسا ایسا ہمارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہے اس کی صحیح تحقیق کیا ہے آپ بتائیے نہیں زیادہ پیسے بھی نہیں جائے گی اس میں لیکن نہیں رات بھر وہ بحث کرنا آپس میں پسند کریں گے لیکن پانچ منٹ میں عالم سے جواب لینا پسند نہیں کریں گے کیوں اس میں لذت ہے اس میں علوم نفس ہے اس میں اظہار فوقیت ہے اس میں ہرانے کا ایک مزہ الگ ہے آپ کو کیا معلوم ہرانے کا مزہ کیا ہوتا ہے جیتنے کا مزہ کیا ہوتا ہے وہ بھی جہالت کے ساتھ جیتنا تو بہت قسمت کی چیز ہے ان کے ساتھ تو جیتے گا جیتے گا جہالت کے ساتھ جیتنا بہت کم لوگوں نصیب ہوتا ہے یہ مصیبت ہے تو کہتے ہیں علماء بعض وقت آدمی عالموں سے لڑتا ہے یہ میری تحقیق ہے ایسا کیسا وہ فلاں دریل ہے حدیث اس کا کیا کہ وہ آدمی ضعیف ہے ایسا کیسے ضعیف ہو گئی ہوئی جیسے روکتی ہمیشہ اس کی کیا علتیں بتاؤ علت کی سپیلنگ کیا ہے وہ نہیں مانتا راوی کیسے راوی اس میں ضعیف ہے ذرا بتائیے کچھ معلوم ہے ضعیف اس کو بولتے ہیں ذرا ضعیب کی تعریف بتا آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں حدیث ضعف ہے ضعیف کی تعریف کیا بتائی کتنی چیزیں اس میں ضعیف ہو جاتی ہے عصما اور کس کو کہتے ہیں جیر و تعطیل کس کو کہتے ہیں کیا سیگے ہیں اس کے بولنے کے کیا الفاظ ہیں اس کے نہیں معلوم کچھ بھی لیکن عالم سے بحث کرنے کا شوق اس کو ہوگا عالم سے راضی نہیں ہوگا اس کی لڑے گا اس سے جمعہ کا خطبہ ہوا عالم جل جلا تو بلا کٹالمبر سے اتر دے پکڑیں گے ابھی سب لوگ کچھ ایک سے ایک جو ہے چاہنے والے ہیں جو اختلاف کریں گے ایسا کیسا بول دی آپ ہی بلا چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے ان کو سے اس طرح سے بازی کرنا بلائی. ایک آدمی کے پاس علم ہے اس کو ہاتھ ہے وہ اختلاف کرے اور بحث و بادشاہ کرے علم نہیں ہے تو پوچھے لڑے نہیں دو باتیں اس کو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسان کا کسی عالم سے یا کسی بھی شخص سے اختلاف کرنا کیونکہ اس کا اپنا ایک موقف ہے اس کا ایک سٹینڈ ہے اس کے پاس علم ہے اس کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے اس علم کی بنیاد پر اس سے لڑ رہا ہے اختلاف کر رہا ہے اس کو حق ہے لیکن علم نہیں ہے اس کے پاس اور لڑ رہا ہے یہ کون سا طریقہ ہے اس کے پاس علم نہیں اور لڑ رہا ہے اس کو پوچھنا چاہیے عالم سے پوچھے گا بھی ایسے انداز میں لڑ... ایسا, ایسا بول دیا آپ کیسا بولنا چاہیے آپ بتائیے معلوم کو ٹھیک ہے آپ ہی کرو اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ یعنی ان کو خود بولنے کا موقع ملے نہیں بول سکتے ہیں لیکن بولنے والے کی غلطی پکڑنے کا موقع چھوڑتے نہیں بڑے بڑے علماء شیخ بول دی کہ نہیں آتا ان کو کچھ بھی بولنے اصل میں تو بولنا چاہیے تھا لیکن غلطی سے وہ وہاں پہ بڑے بڑے علماء شیخ البانی کو نہیں مانتا ہے شیخ بنباز نے بول دیا ایسا تھوڑی بول سکتے بڑے بڑے علماء ان کی بے بنیاد تک ٹھیک ہے ہر عالم سے ہم مانتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے افوا میں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عالم سے بھی کسی مسئلے میں خطا ہو سکتی ہے لیکن ان کی خطا تجھ کو یہ موقع نہیں دیتی ہے کہ تو ان کی بےزتی کرے اور ان کی سیٹ خالی کر کے تو بیٹھے ان کی خطا سے پھر بھی وہ عالم باقی ہیں اور ان کی خطا پکڑ کے بھی تو ان کے لائق نہیں ہو سکتا ہے بھئی ایک آدمی امام نے کسی مسئلے میں ساؤ کیا رکع کے معاملے میں کسی مسئلے میں, میں, میں. پیچھے والے نے لوکما دی, دی کیونکہ اس کا دھیان تھا اسے. اگلے دن سے اس کو امام بنائیں گے ہٹو یہ غلطی پکڑا آپ کی میں نے امام کی غلطی پکڑا اس نے امام کو لکما دیا اس کو امام بنا دو بولے میں خالی رکعت گن سکتا اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا صرف گنتی آتی اس کو پڑھنے نہیں آتا قرآن پڑھو تو سب بھاگ جائے گی اتنا بھیاک پڑتا ہے تو ایک چیز سے آدمی بالکل ان کا بدل بن جاتا ہے یا اس, کی اس کے پاس یعنی موقع مل جاتا ہے کہ بدلوانے کا نہیں تو یاد رکھنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ دکھ رہی ان کو تبلا تاکہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں مان ایسے مسائل جو اجتہادی ہوتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ کیا ہے خون دینے کا مسئلہ کیا ہے نئی نئی تجارت کے معاملات پیش آ رہے ہیں سیاسی مسائل ہیں ملکوں کے حالات بدل رہے ہیں بگڑ رہے ہیں اس میں مسلمان کیا کریں کیا نہ کریں ان والوں سے پوچھو یہ نہیں کہ ہر آدمی چائے کی پیالیوں پر اپنی رائے دے لے ایسا نہیں یہاں سے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ وہاں سے حملہ کرنا چاہیے تھا ایک سانپ نکل آیا تو مارنے کی اوقات اس کی نہیں ہے وہ انسان حکومتوں کو مشورہ دینے لگے رہا ہوا کہ تم کو کمیٹی میں لینا چاہیے تھا شاہ صاحب نے تو تم غلطی سے رہ گئے سکندر का تھا یہ سارے مسائل عرب حملہ کی اس کے اوپر ٹھیک نہیں کیے وہ حالات ٹھیک نہیں. نہیں کرنا ایسا کرنا چاہیے تھا اس پہ حملہ کرنا چاہیے تھا یا گلام ہو کسی بھی معاملے میں علما حکام ایسے بڑے بڑے مسائل میں بولے گا جس میں اس کو بالکل معلومات نہیں ہے لیکن چار آدمیوں کے بیچ بیٹھ میں بیٹھے گا ان میں سیاح دکھنے کی کوشش کرے گا میں <laughs> بھی جانتا ہوں سب بول خرچ آتا ہے اس میں کچھ نہیں جیل میں جاتا آدمی بول کے نہیں ان میں حقل مند دکھنے کے لیے آدمی بعض اوقات غلط بات بولتا ہے نہیں کرنا چاہیے آدمی علماء سے پوچھے امام مالک ابن کہتے ہیں مال کے بیان میں نے فتوا اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ ستر علماء مدینے کے انہوں نے میری گواہی نہ دی کہ تو فتوا دے سکتا ہے ستر علما ستر علما کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا ستر علمان نے کہا کہ ہاں پتوا دے سکتے ہو تم کیا ضرورت ہے ان کو بولے علم تو کیا چپ بیٹھنا امام مالک کیوں پوچھ رہے ہیں انسان اپنے آپ کو ہمیشہ متحم کرے نہیں میرے اندر کمی ہے نہیں میرے اندر کمی ہے. حتیٰ کہ اس کے بڑے اس کے اساتذہ کہ نہیں تم کرو دو دعوت تم بولو تم دو فتوا تم سکھاؤ اس سے بڑے لوگ اس کو بولے لیکن بعض اوقات جاہد آدمی چاہت رکھنے والا کیا کہتا یہ یہ ویسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے ٹھیکا لے لیا ہے وہی لوگ دین کی بات کریں گے وہی لوگ پتوا دیں گے ٹھیک ہے بچوں سے بھی پتوا لیں گے اور نہیں سارے لوگ پتوے دو کسی کو پتوا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہر آدمی بتوا دے کر سکتے ایسا ڈاکٹر نہیں ایسا کرتا ہے انجینئر ایسا نہیں کرتا ہے کسی میدان میں ایسا نہیں ہوتا ہے جس کی جی میں آئے وہ کرے علاج کوئی نہیں کر سکتا ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو ڈاکٹر ہوتا ہی ہر آدمی کچھ نہ کچھ انجینئر ہوتا ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ میکینک ہوتا ہے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ عالم ہوتا ہے غلط بات یہ ایسا نہیں ہے عالم عالم ہوتا ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے کہا کہ امام مالک کہتے کہ کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے لائق سمجھے جب تک کہ وہ اپنے سے زیادہ جانکار سے پوچھنا میں لائق ہوں کہ نہیں وما سعید انتہائی میں سعید سے نہیں پوچھا اگر وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دے سکتے ہو فتوا تب میں نے فتوا دیا اگر وہ مجھ کو منا کرتے ہیں نہیں دے سکتے تم فتوا تو میں کبھی فتوا نہیں دیتا میں ابھی ہمدار نے اس کو ذکر کیا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ سلف توازوں والے لوگ تھے اور وہ جب تک کہ ان سے بڑے ان کو اجازت نہیں دیتے وہ اقدام نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے ایک حدیث دیکھیے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداعات لوگوں پر کچھ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سال بسال دھوکے کے سال ہوں گے کنفیوژن کے سال ہوں گے یو سد خوفی حل کا دل ایسا دور آئے گا جس میں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا سچے کو جھوٹا مانا جائے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سوشل میڈیا اس سے بڑھ کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں سچا آدمی جھوٹا ہو جا رہا جھوٹا آدمی سچا وہ یوگ تمن خیانت کرنے والے کو امانتدار مانا جائے گا اور امانت دار کو خائن مانا جائے گا روئی بہ اور اس دار میں روئی بڑھ بڑبڑانے لگیں گے قیل ومر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا روئی کیا ہے یہ کہاج اللہ امر ایک گھٹیا شخص عام معاملات جو امت کے ہوتے ہیں ان میں باتیں کرنے لگے گا امام احمد ابن ماجہ اور باقی نے اس کو روایت کیا ہے نوعیت حماد نے الفتن میں روایت نقل کی ہے مزید اس کے الفاظ کیا ہیں وہ یہ تک المن لوگوں میں سے گھٹیا قسم کا آدمی کوئی کیریکٹر نہیں اس کا اپنی قوم میں قابل اعتماد نہیں ہے. عالمی سطح کے مسائل میں بولنے لگے گا کوئی اخلاق نہیں کوئی دینداری نہیں کوئی تقوی نہیں کوئی عقل نہیں لیکن بولنے کا شوق ہوگا وہی انسٹرومینٹ اس کے پاس ہوں گے اشاعت کے مواصلات کے بولنے لگے گا موقع دیکھ سب بولے تو بھی چوپ بیٹھوں وہ بھی بولے گا مسد احمد کی روایت میں ہے السفیہ تکل مفی امرام سفی بیوقوف امت کے عمومی معاملات میں بولنے لگے گا یہ اچھا ہے اچھا نہیں ہے ایک آدمی جس میں بولنے کی اہلیت نہ ہو وہ بولنے لگے بات کے دور میں ایسا ہوگا ہر آدمی بولنے لگے گا سرب کا معاملہ کیا تھا وہی آدمی بولتا تھا جتنا سنگین معاملہ ہوتا تھا اتنے بڑے لوگ بولتے تھے یہاں مصیبت یہ ہے جتنا سیریس معاملہ ہوتا ہے اتنے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور آدمی دیکھتا ہے کتنے لائک ہوئے فیس بک پہ ڈالا ہوں لائک کتنے ہوئے اور پبلک بھی دیکھتی ہے پبلک کس کو بناتی ہے کتنے لائک ہے ان کے کتنے سبسکرائبر ہیں کتنے لائکس ہیں قوم اتنی कि ہے کہ لائک دیکھتی ہے لائک ہے کہ نہیں نہیں دیکھتی دیکھنا چاہیے لائق اس کے لائک سے وہ لائق ہو جاتا کہ لائک کرنے والی بھی اسی کی اسی کی کی ڈگری کے آپ گٹیا سے گٹیا چیز انٹرنیٹ پہ آپ اپلوڈ کیجیے بے وقوف سے بے وقوف بات کچھ تو بے وقوف ہوں گے نا جن کو صحیح لگے گا اس کو لائک کریں بہت فائیو کرتے رہو آپ الٹی سیدھی کچھ بھی بات ڈال کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو خریدنے والا ہوگا بعض اہل نے کہا کہ یہ ای ایسا دور ہے کہ شیتان کھڑا ہو کے کہ میں شیتان ہوں میرے پیچھے چلو اس کو بھی کچھ لوگ مل جائیں گے واقعی آپ دیکھیے ایسے لوگ تھے جنہوں نے خودکشی کی کئیوں لوگوں نے خودکشی کی اس نے کہا کہ ہم خودکشی کریں گے خودکشی کریں گے اس کے پیچھے لوگ مر گئے کئیوں لوگ مر گئے نہ مرتے لوگ آپ سوچ کیتنی اتنے بیوقوف لوگ ہیں اور آپ دنیا کا آج تو ویسے بھی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر کے حالات معلوم جلدی ہو جاتے ہیں اب دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کی پیچھے سیٹنزم شیطانیت وہ بھی ایک دھرم وہ بھی مانتے ہیں لوگ کہ ہر غلط صحیح ہوتا ہے برا نہیں ہے برا اچھا ہے کون آدمی مانتا ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں تو دنیا میں کوئی چیز نہیں چلے گی ایسا نہیں غلط بھی چل جاتی تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ بولنے والا کتنے اچھے انداز میں بول رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے بعض اوقات بولنے والا اس میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کی بات جھوٹ اور دھوکا ہوتی ہے یہ یاد رکھیں تو صرف صلاحیت بولنے کی آ جانا ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے بات کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص سب سے مبغوض ناپسندیدہ انسان وہ ہے اس میں دو باتیں پائی جائیں الد الخصم الد زدی اڑیل الخصم جھگڑالو آپ ایک بات بولو الٹی بات بولے گا آپ اچھی سی بھی بات کرنے جاؤ ڈیبیٹ کا معاملہ کھول دے گا نا ڈیبیٹ کریں گے اس میں ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو آپ ایک جانب اختیار کریں وہ جنگ جیتنے کے لیے جب تک کہ دوسری جانگی جنگ کیسی ہوگی بھائی آپ بھی وہی بول رہے ہیں میں بھی وہی بول رہا تو جنگ ہی نہیں ہے اس میں مجھ کو تو جنگ چاہیے کیوں جنگ چاہیے مجھ کو جیتنا ہے جب جنگ ہوگی تو جیت لوں گا میں تو آپ ایک بات بولیں بولے دوسری بات بولے گا اور آپ سے لڑکے جیتنے کی کوشش کرے گا تو یہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے ان ابغ رجاری الد القسیم امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو رواج کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تدہاری حکم آپس میں منازع اختلاف من کرو پتب تم بزدل ہو جاؤ گے وہ تدہباری اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اندر سے بزدل ہو جاؤ گے باہر مخالفین پر تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا تو ایسے لوگ جو حجت بازی اختلاف اور آپس میں علماء سے لڑنا آپس میں لڑنا کم ان کے باوجود منازعات علماء سے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اور اللہ کو ایسا پسند نہیں یا ای اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھی کہ آدمی اپنی حد نہ جانے اور علماء کا کام خود کرنے بیٹھ جائے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نمبر بائیس دینی گفتگو میں احتیاط کی بجائے جلد بازی دینی گفتگو آدمی کر رہا ہے بی بچوں سے کر رہا ہے دوستوں سے بھائی سے باہر کہیں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس میں احتیاط نہیں کرنا جو جی میں آئے بول دینا اس کو پسند ہے حدیث ضعیف ہے چیک بھی نہیں کیا ضعیف ہے کہ نہیں ہے اس کو لگ رہا ہے اس وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ضعیف ہوگی تو ضعیف ہے بول دیا یا کوئی فتوا دے دیا کسی بڑے عارف کا نام لے لیا ان کا فتوا ایسا چیک کیا نہیں کیا واقعی تحقیق کیا نہیں کیا قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی آنکھوں سے بیان کر دی حدیث سے مسئلہ آن دا اسپاٹ اشتہار کر کے بتا دیا اس سے پہلے نہ اس کے خیال میں آیا تھا نہ کسی عالم کا فتوا پڑا اس نے اس کو لگ رہا ہے ایسا ہوگا بول دیا اس طرح سے کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے علم میں اتقان ہونا چاہیے علم والوں میں صبر اور تحمل ہونا چاہیے اهتياطنا زي شيخ محمد بن عمر بازمول حافظه الله كاته ليس بمنهج منهج السلف العجلة في الأمور وخاصة في الكلام فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن وكانوا يسقطون ويدفعون الفتوى والكلام حتى يظن بهم العي حتى يظن بهم العي وما هم بعي الْخَوْفُ مِن اللَّهِ کہتے ہیں جلد بازی کرنا خصوصاً مسائل کی بابت گفتگو میں سلف کا منحج نہیں مسائل میں گفتگو کرنے میں جلد بازی کرنا سلف کا منحج نہیں اس لیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور متانت اطمینان اور رحمان کی طرف سے ہے سلف کا حال یہ کہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے اور پتوا اور گفتگو دوسرے کی طرف پھیر دیتے تھے حتیہ کہ گمان کرنے والا ان کے بارے میں گمان کر بیٹھتا تھا کہ انہیں مسئلے کا علم نہیں حالانکہ ان کی خاموشی اور جواب سے بچنے کا سبب ان کی لا علمی نہیں تھا بلکہ اللہ کا خوف ہوتا تھا سلف کیا کرتے تھے بولنے میں احتیاط کرتے تھے اور سوچ سمجھ کے بولتے تھے اور دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے تھے کہ آپ ہی بتاؤ دو عالم ہے تو ایک عالم دوسرے آپ بتاؤ آپ جلدی نہیں کرتے تھے کہ میں جواب دوں گا پہلے میں پہلے میں نہیں دوسروں کو بولنے دیتے تھے اور چپ رہتے تھے سوچتا تھا دیکھنے والا سوچتا تھا شاید ان کو معلوم نہیں لیکن ان کے پاس علم ہوتا تھا وہ اللہ کے خواب کی وجہ سے کہ اگر بولنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی عمل کرنے والوں کا گنا بہت پورا میرے اوپر آ جائے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو مخلوق کی بجائے خالق کی طرف بےزتی کا زیادہ ڈر ہوئی دیکھتے اس تعلق سے کیا دلیلیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا انبیغیر عالم بن قدین سر انعام سورہ سو 119 بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی خواہش کی بنیاد پر علم کے بغیر ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اپنی خواہش کی بنیاد پر علم کے بغیر ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ہدف پار کرنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے نمبر ایک خواہش کی بنیاد پر دو علم کے بغیر بولنے کی وجہ سے اور اخواہ اور علم دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں علم کی مخالف کیا ہے احواء اے نبی آپ کے رب کی طرف سے علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کریں خواہش کی پیروی نہیں کی جا سکتی خواہشات کو علم کے تابع کیا جاتا ہے علم کو خواہشات کے تابع نہیں کیا جاتا ہے امام ابن کہتے ہیں اب دیکھیے سلف کا حال کیا تھا اس معاملے میں اللہ کرے ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے اگر یہ چیز آ جائے معاشرے کے اندر بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں سننے والے اگر بڑھ جائیں اور بولنے والے صرف وہی ہوں جو صحیح بولتے ہیں اور احتیاط سے بولتے ہیں سارے فساد کی جڑ ختم ہو جائے امام ابن اوینا کہتے ہیں عالم سے بال فتوا ازکت فتوی کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ چپ رہنا جانتا ہے وہ اجہل النا سے بال فتوا اور فتوے کے بارے میں سب سے زیادہ جاہل وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ بڑبڑانے والا بولنے والا ہو تو یہ آدمی سب سے زیادہ جاہل الفقی و میں خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے امن طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجمون فتح میں کہتے ہیں کہ وہ منتقل کا نقاب جو آدمی دین میں بغیر علم کے بولے وہ جھوٹا ہوگا وہ جھوٹا ثابت ہوگا وہ جھوٹ کا مرتکب ہوگا و ان کا نلائت احمد چاہے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت نہ ہو غلط بات بول دیا بےدینی کو دین بتا دیا ثابت نہیں ہے ثابت بول دیا حق نہیں حق بول دیا فرض نہیں فرض بول دیا حرام نہیں حرام بول دیا جھوٹا ہے وہ آدمی اس نے جھوٹ کی نیت سے نہیں کی تھی لیکن پھر بھی جھوٹا ہے کیونکہ غلط بیان کی ہے اسی طرح سے عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من الناس من اب الناس سا فی كل ما ہو مجنون جو آدمی لوگوں کو ہر سوال کا جواب دیتا ہے ہر مسئلے میں فتوا دیتا ہے پاگل آدمی ہے وہ. ہے وہ مجنون ہو عقل مند آدمی ہر مسئلے میں نہیں بولتا ہے کبھی چپ رہنے کا بھی موقع ہوتا ہے کبھی انتظار کا بھی ہوتا ہے موقع کبھی اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف پھیرنے کا موقع بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ آدمی ہر سوال کا جواب زبردست ہے کیا ہر سوال کا جواب دیتا ہے من افطا منفا فی کلا مجنو جو آدمی لوگوں کے ہر سوال میں جواب دیتا ہے یہ پاگل آدمی ہے اس کو امام ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القدا تو قاضی فیصلہ دینے والے تین طرح کے لوگ ہیں النار و واحد فل جنا دو جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا فقضا الحقہ فو فل جنا ایک تو وہ آدمی ہے جس کو حق معلوم تھا اور حق کے مطابق ہی اس نے فیصلہ کیا یہ جنت میں جائے گا دو ورج النار دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس نے بغیر علم کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا وہ جہنمی ہے بغیر علم کے غلط کیا صحیح کیا فیصلہ بغیر علم کے فیصلہ کیا لیکن وہ صحیح نکل آیا کبھی بھی جاننا میں جائے گا آپریشن کیا مرا نہیں کبھی بھی پولیس پکڑ کے لیے جائے گی تیرے پاس ہے اجازت ہے آپریشن کرنے کی مرا نہیں نہ دیکھو ہو, اچھا ہو گیا آدمی چلو اندر اجازت ہے تیرے پاس معمولی گاڑی آدمی چلانی چلا آتی ہے لیکن لائسنس اس کے پاس نہیں ہے پکڑے گی نہیں اس کو وراجر یہاں لائسنس کی بات نہیں یہاں اہلیت کی بات ہے احلیت, لائسنس کیا ہے کسی ہے. نے اجازت دی چاہے کاغذ پر دے یا زبان سے دے وراج القا سے حق کا فجارا پھر حکم فہو فن فی تیسرا آدمی اس نے حق کو جانا لیکن حق میں جور کیا حق میں اس نے کیا, کیا انصاف نہیں کیا اس نے ظلم کیا وہ بھی جہنم میں ہے علم کے مطابق فیصلہ دیا جنت جہالت کی بنیاد پر فیصلہ دیا جہنم اور خواہش کے مطابق فیصلہ دیا علم کے خلاف جہنم تو آدمی کیوں بولے بھائی جہنم میں کس کو جانا ہے بغیر علم کے بولنا بغیر ان کے فیصلہ کرنا آدمی کو جہنمی بنا دیتا ہے چاہے اس کا نقصان ہو یا نہ چاہے وہ مانے نہ مانے لیکن یہ بے علم بول کر جہنمی بن جاتا ہے کہ گناہ ہے جس پر جہنم کی وئی دو چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہے امام ابو نسی ابن ماجہ اور میں نے فقہا کو دیکھا اپنے دور میں فتوا دینے سے اور جواب دینے سے بہت بچتے تھے اور ناپسند کرتے تھے جواب دینے کو لیکن یہ کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ انہیں فتوا دینا ہی پڑے گا تب جا کے فتوا دیتے تھے کہ انہیں مجبوری ہے اب تو مطلب بچ نہیں سکتے دینا ہی پڑے گا جواب تب جا کے جواب دیتے تھے الفقی والمتفقی میں اس کو خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے امام شاہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تو آہدن جن اللہ فتیافی ابن عویئن. امام شافی فرماتے ہیں میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے فتوا دینے کی اہلیت کے سارے اسباب کسی ایک آدمی میں ایسے جمع کیے ہوں جیسے سفیان ابن اوینا میں جمع کیے تھے ہر صلاحیت ان کے پاس تھی فتوا دینے کی اورتیا من ہو لیکن فتوا دینے کے معاملے میں سب سے زیادہ چپ رہنے والا ان کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا علم اتنا زیادہ لیکن احتیاط اتنا زیادہ کیونکہ جس آدمی کو معلوم ہے کتنا سیریس میٹر رہی میرے سے غلطی ہو گئی اگر تو سارا گنا میرے اوپر آئے گا غلطی نہ بھی ہوئی صحیح جواب دیا لوگوں کو جواب دینے کا گھمنڈ میرے اندر آ گیا علم میرے اندر ہے لوگوں کو معلوم ہوا مشہور ہو گیا میں بگڑ گیا تو کیا لوگ میری وجہ سے کتنی بدقسمتی آدمی کی ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے لوگ سدھرے اور ان کی وجہ سے یہ بگڑے اس کے دل کے اندر گھمنڈ آ جائے یہ اپنے اندر سوچے کہ میں بھی میں ہوں میں میں ہوں میرے پاس علم ہے یہ کتنی بری چیز ہے سلف ڈرتے تھے اپنے علم کو چھپا کے رکھتے تھے اللہ کی واقعی ضرورت ہو اللہ کی واقعی ضرورت ہو یہ بھی الفقی اور متفق میں اب المنہال کہتے ہیں سألت زید ابن ابن عازب عن الصرف. صرف مسئلہ ہے تجارت کا اس کے بارے میں, میں نے مال کے بارے میں سے اور براء ابن آزب سے صرف کے بارے میں پوچھا فجا ان سے پوچھتا تو وہ کہتے بن زیدکم سے پوچھتا وہ کہتے براہ ابن عازم سے پوچھو برائے عاظم سے پوچھو برائے ابن عازم سے پوچھتا وہ کہتے زیدارکم سے پوچھو وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ علم والے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں ان سے پوچھو یہ نہیں وہاں کا جا رکھتا ہے ادھر آتا ہوں کتنی عجیب چیز ہے اخلاص انسان میں ہونا چاہیے خود نمائی بہت بڑی بیماری ہے خود نمائی بہت بڑی بیماری لوگوں میں نمایاں ہونے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے لوگوں میں نمایاں ہونے کا شوق اپنے آپ کو لوگوں میں مزید کر کے پیش کرنے کا شوق اچھی چیز نہیں ہے اس میں نے کہا تھا دعوت ذمہ داری ہے ہابی نہیں ہے شوقیہ چیز نہیں ہے وہ ایک مشغولیت ہے جس کے لیے اہلیت بھی ہونا چاہیے تو یہ جامع بین میں یہ بات موجود ہے بڑا ابن آذم رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لقد الرآ تو من علی بدر میں نے تین سو بدری صحابہ کو دیکھا تین سو بدری صاحبہ میں اس کو یہ بات پسند تھی کہ میری بجائے میرا ساتھی میرا بھائی جواب دیتے فتوا دے آپ دے دو آپ دے دو فتوا وہ خود فتوا دینے سے بچتے تھے وہ چاہتے تھے کہ دوسرا صاحبی فتوا دے دے کتنے لوگوں دیکھا इन سو <سؤال> ہر ایک ہی چاہتی تھی کہ میں کیوں جاب تو ہے نا ان سے پوچھو دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے تو ٹانگ بڑھ کے کھینچے گا آپ کی سب بول رہے میرے سوال ہوگا آپ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ ٹھیک یہ ہے نا ان سے پوچھو یہ زیادہ علم والی ہے یہ جو چیز ہے بہت بڑی بات ہے آج نوجوانوں کو دیکھیے بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہوگا کوئی آدمی بےچارا آیا اپنا سوال لے کے یا اگر عالم جواب بھی دے اس کو بیچے نہیں ہوتی اس کے سامنے نہیں بول سکتا کچھ بال سمجھے گا ایک بات اور ہے جب میں بتا رہا ہوں کو باہر کو جا رہا ہے مسجد کے باہر نکلے گا چھوڑ کے جائے گا عالم ایک بات اور ہے تو عالم صاحب نہیں بتایا میں بتا رہا ہوں تجھ کو ماشاءاللہ اللہ آپ نے کتنی بڑی کتنا بڑا مسئلہ بتا دیا آپ نے تو یہ کیوں ہے یہ سب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر خودنمائی کا شوق ہو کہ لوگ میری قدر جانے لوگ تو جانتی نہیں میری خبر نہ عالم صاحب جانتے ہیں نہ لوگ جانتے ہیں معلوم دوں گا یہ اچھی بات نہیں ہے اسے بچنا چاہیے عبد الرحمان ابن ابن میں, میں نے ایک سو بیس صحابہ کو دیکھا ہے مَا اللہ ود ان افاہ کفا الحدیث ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا ہر ایک کو بات یہ پسند تھی کہ وہ کوئی بات بیان کرے تو اس کا بھائی ہی بیان کر دے وہ نہ بیان کروں بولے آپ بولے آپ, آپ بیان کرو آپ ہی کہو. یہ اس کو پسند تھی ولا <سلام> یوس الپت یا ان اقا کفا الحدیث بیان کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتانا ہے لوگوں کو چاہتا تھا کہ میں کیوں بتاؤں بتائیں گے اور پتوا دینا ہے میں کیوں پتوا دوں پن صاحب دیں گے تو صاحب آپس میں چاہتے تھے کہ دوسرا بولے امام دار بھی اس کو روایت کیا مال کبن انس کیا کہتے ہیں رحیم اللہ فرماتے ہیں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عمر امر نافع نے ایک چیز ان سے پوچھی فلم ایوب ایوب نے جواب نہیں دیا چوپ رہے جواب نہیں دیا فقال کا فہم تھا عمر ابن نافع نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کو میرا سوال سمجھ میں نہیں آیا فما کہا مجھ کو سمجھ میں آیا ہے تمہارا سوال سمجھ میں آیا ہے مجھ کو خال فمالا تجی بونی کا پھر جواب کیوں نہیں دے رہے آپ خال اللہ مجھ کو اس کا علم نہیں ہے تو نے جو پوچھا ہے میرے پاس علم نہیں اس کا اس لیے میں چون سوال سمجھا جواب نہیں میرے پاس میرے پاس علم نہیں میں نہیں جانتا بولنا کتنا کڑوا گونٹ ہے کہ پینا کتنا مشکل ہے آدمی کو میں نہیں جانتا آدمی کچھ نہ کچھ بنا کے توڑ جوڑ کے کچھ نہ کچھ تو بولے گا آئے پوچھنے کے لیے تو بولنا تم خالیات کیسے تو چاہیے نہیں, نہیں معلوم اسی طرح اہل مغرب میں سے امام مالک ابن آنس سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا فقال لا امام مالک نے کیا کہا نہیں مالک مجھے نہیں معلوم پکا ہے ابوب عبداللہ آپ آب کہہ رہے ہیں معلوم نہیں مدینہ کا امام آپ بولے رہے مجھ کو نہیں معلوم قالنا کہا کا انی جا جس گاؤں دیہات سے جہاں سے تو آیا ہے ان کو بھی جا کے بتانا مجھ کو نہیں معلوم کسی کو بتانا مجھ کو نہیں معلوم یاد رکھ میری عزت خراب کیا یاد رکھ میں ڈال دوں گا ایک بیان بھی تیرا نام لے کے بولوں گا جما کے خطبے بہت کیا کہا امام مالک نے آپ بولنے نہیں معلوم آپ جیسا بڑا امام کہاں آچک ٹھیک ہے جا ان کو بھی بول میں نہیں جانتا نہیں جانتا کا مطلب نہیں جانتا ختم بنا توڑ کے تجھ کو کچھ کر کے بولوں گا جواب نہیں نہیں جانتا کا مطلب نہیں جانتا ہے. واقعی علم والا وہ ہے جو لا ادری بولنے کی ضرورت رکھتا ہو اس لیے کہ یہ آدمی وہی کر سکتا ہے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اختیاری سے کسی نے پوچھا کوئی سوال پوچھا تو انہیں کہا کہ مجھ تک اس بارے میں کوئی علم نہیں پہنچا مجھ تک اس بارے میں کوئی علم نہیں پہنچا لم یب پبلک بھی کیسی ہوتی ہے عالم کو ڈبونے کے لیے آپ اپنی رائے سے کچھ بولیے علم نہیں تو کوئی بات نہیں رائے سے بولو کچھ احتیاط کر کے کچھ بنا گی بول دو رائے سے بولو اپنی وہاں تک میری رائے نہیں پہنچ سکتی علم مجھ تک نہیں پہنچا کا رائے سے بولو رائے میری وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی رائے سے نہیں بولوں گا حلیت العولیا میں حافظ ابو نوائن نے اس کو روایت کیا مسلم کہتے ہیں کہ بیماری پڑی اتنی زیادہ روایت نکل کر رہا ہوں ابن عمر مسلم کہتے ہیں کہ میں ساتھ رہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اربیتن و سلاطین شاہرن چونتیس مہینے چونتیس مہینے, مہینے کتنا ہوتا ہے چوبیس مہینے کے تو دو سال ہوتے پونے تین سال بول سکتے آپ فقطین اما کا نایوس ال لا اللہ بہت مثال ایسے ہوتے تھے جن میں ان سے پوچھا جاتا تھا جواب میں کہتے تھے مجھے نہیں معلوم فیا پھر میری طرف متوجہ ہو کے کہتے جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یوری دونیہ جالو ریلا جہندم یہ چاہتے کہ ہماری پیٹھ کو سواری بنا کے جہندم میں جائیں عالم کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ عالم سے کچھ لوگ اگلوانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسے سوالات پوچھتے ہیں جس سے فتنہ ہو جائے عالم کو نہیں معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے تو بہت سارے علماء اب دیکھیے ابن عمر بہت فقیر صحابی ہے ایسے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جواب لے کے اڑ جائیں گے چڑیا کی طرح چیل کی طرح اور سارے عالم میں فتنہ پھیلائیں گے کہ ابن عمر نے یہ کہا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اور کیا جانتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں یہ تو جہاں میں جانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے لیے جانے کے لیے سواری مجھ کو بنانا ہے مجھ پہ سوار ہو کے جائیں گے میرا نام استعمال کریں گے فتوے کے لیے فتنا پھیلائیں گے تباہی لائیں گے اور اس فتنے کے لیے کس کو ذمہ دار قرار دینا چاہتے ہیں مجھ کو میرا جواب ہے میرا آپ دیکھیے بہت سارے لوگ خود کچھ بولنا ہوتا ہے لیکن عالم کا نام لے کر وہ بیان کرتے ہیں اور فتنا پھیلا دیتے ہیں نہیں کرنا چاہیے آدمی نہ بولے اس طرح سے چاہ میں بیان علم میں یہ بات موجود ہے تو یہ مسئلہ نمبر 22 تھا نمبر 23 بدات اور اہل بدات کے معاملے کو ہلکا سمجھ اس سے تو ہم سمجھ گئے کہ بھائی جانتے نہیں ہیں تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے بھائی جاننے کے وقت میں چپ رہنا اور جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں تو بھی کیا بہتر طریقہ ہے چپ رہنا اور اگر ہم جانتے ہیں اور, اور ایک جاننے والا ہے اتنا ہی جاننے والا تو بھی اچھا طریقہ کیا ہے چپ رہنا اس کی طرف پھیر دینا معاملے کو یہ بہترین طریقہ ہے جو توازو بھی ہے اسلام اور علم کا ادب بھی ہے اور اس میں حفاظت بھی ہے نمبر تیئیس بدعت اور اہل بداعت کے معاملے کو ہلکا سمجھنا عام طور سے یہ ان لوگوں کے مزاج میں پایا جاتا ہے جو جن کی نزدیک سیاست سب سے بڑی پرایورٹی ہوتی ہے یہ بدرت وہ بدرت وہ بدر کچھ بھی کرو بدر یہ لوگ کچھ کرنے ہی نہیں دینا چاہتے بدا تو ہے کیا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اگر حکومت قائم ہوگی تو کتنا اچھا ہوگا بدا صحیح لیکن اس طریقے سے اگر خیر آ گئی تو کتنا اچھا ہوگا شیعہ سے بس قروئی مسائل ہی بھی تو اختلاف ہے اور کیا ہیں آپ دیکھیں جو لوگ جو اخوانی حضرات ہیں ان کی ایک یعنی خاص بات آپ کو دکھائی دے گی اور یہ ایک دم یعنی فیصل ہے اس معاملے میں اور ہم نے بارہا اس کو آزمایا بھی ہے ایران کے بارے میں آپ کچھ بول دو ایران صحیح نہیں ہے شیعہ ایسے ہیں کفری عقائد ان کے ہیں فورن ڈیفنس کے لیے کھڑا ہو جائے گا نہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں ایسا نہیں اٹھنا چاہیے ان کے بارے میں نہیں معلوم ان لوگوں کو صحابا کے بعد صحاباگی کے بارے میں تو اختلاف ہے نا ان کا لیکن انہوں نے اقامت دین کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا وہاں اسلامی حکومت انقلاب لا کے کیا ہے تو جیسے آپ شیعہ اور ایران کے بارے میں کوئی سخت بات بولیں گے وہ فوراً امت کی ہمدردی مسلمانوں کی ہمدردی پوری رحمت کی حدیث آ جائیں گی اور راہم عمر رحمان ارحم فل ارد ایرحمن فل سما پوری رحمت جو ہے اس کے دل سے سیلاب کی طرح امڑ پڑے گی جیسے آپ سعودی کا نام لیتے ہیں لعنت اللہ علیہ کفار ہاں کمبیما کا رول فوراً وہ سارے آئے تھے حبی سے ان کا پورا اندر کا جو بغض ہے دعوت ہے پوری آ جائے گی یہ میزان ہے وہ اس سے کہیں کہ اللہ کے بندے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تیری والدہ میری ماں ہے وہ آئشر علی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا وہ زانیہ تھی نعوذ باللہ شیعہ ان کو آج بھی ویسا مانتے ہیں تو برداشت کرے گا تیری والدہ نہیں معلوم ان کو بھائی تحقیق نہیں انہوں کی بتانا چاہیے انہوں کو برداشت کرے. قرآن کو محرف مانتے ہیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ان دونوں کو جہنمی اور منافق مانتے ہیں ان کے عقائد شرکیا کپریا ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ان کے, ان کے کا مقام اللہ کے برابر کر دیا ان لوگوں نے علم غیب سے لے کر اور ساری چیزیں سب چلے گا تجھ کو شرکیات چل جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ تیرا فکر سیاسی فکر ان سے میل کھاتا ہے انقلابی ذہن تحریک تیرا ہے اس معاملے میں تیرے وہ بھائی ہیں تو صرف ایک معاملے میں دیکھیں جس کے نزدیک دین کی تابر سیاسی ہوتی ہے سیاسی موافقت کی بنیاد پر وہ عقیدے کا کمپرمائز کر لے گا عقیدے کا بگاڑ بھی برداشت کر لے گا یہاں توحید والے ہیں شرک کو مٹایا اللہ کسی وقت کسی کی عبادت نہیں ہوگی قبر پرستی نہیں ہوگی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی بدعات کا سفایا سب کچھ ہے امن امان لیکن اس کے بعد صرف سیاسی نظریہ الگ ہے کام ان کا نپاس نہیں کرتے فلاں چیز نہیں ہے پھلا چیز, چیز نہیں ہے تو کافر ہیں لوگ سیاسی نظریہ تیرا ان کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے اور تمہاری کتابیں ہٹا دی تو اور تکلیف ہے جلے پہ نمک تو یہ کیا ہیں سب کفار ہیں علماء سعودی عرب کے یہ کفار ہیں نوز بل کیا ہے یہ یعنی وہاں کھلا کفر ہے وہاں تم دفاع کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ وہاں تمہارا سیاسی نظریہ میل کھاتا ہے اور یہاں توحید صاف سری توحید ہے شرید کا کے احکام کا نفاذ ہے اتنا نفاذ اور کہاں ہے بتاؤ لیکن چونکہ سیاسی نظریہ تمہارا میل نہیں کھاتا ہے ان سے تو تم ان کو کیا کہتے ہو یہ بھی کافر اور علماء بھی کافر جو ان کی تعریف کرتے ہیں یہ ساری مصیبت کی جڑ یہی ہے انسان جب کسی چیز کا دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی پھر اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے محبت اور دشمنی اندھا کر دیتی ہے تو ان کے نزدیک بداعت تو کیا شرکیات بھی ہلکی ہو جاتی بس اس میں تو مسائل اور کیا ہے تو یہ سلف کا طریقہ نہیں بدعت کو ہلکا سمجھنا من باوی اولا شرک تو, تو اور بھی اونچا معاملہ ہے اور بھی خطرناک معاملہ ہے سلف کا طریقہ نہیں ہے شیخ محمد بازو حفظ اللہ کہتے ہیں ل منہ سلبا سوہی بھی سلف کا منہج نہیں یہ سنگینی کو ہلکا سمجھنا یا ہلکا بنا کر پیش کرنا سلف کا منہج نہیں بیدعات اور معاملے کی سنگینی کو ہلکا سمجھنا یا ہلکا بنا کر پیش کرنا سلف کا منہج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کل بداطن غلال وکل کل فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے دنیا میں گمراہی آخرت میں جہنم کہیں بھی خیر نہیں ہے۔ نہ وہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں اس کے لیے خیر مقام ہے دنیا میں گمراہی ہے دنیا میں صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہے اور آخرت میں جنت کے راستے سے بھٹکی ہوئی ہے تو بدات جب جہنم میں لے جاتی ہے اور گمراہی ہے اس کو اچھا بتانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور بدات والوں کو اچھا سمجھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو بداعت کا دائی ہو اس کی باتوں کو قبول کرنا اس کو پسند کرنا ایسا آدمی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے عبداللہ عمر رضی اللہ کہتے ہیں کلو بدارت اللہ کو حاصل ہے ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو اچھی دکھائی دے ہر بدعت گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو اچھی دکھائی دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں بدعتی سے مراد کون ہے جو بدات کا دائی ہو بھولے والے بیچارے لوگ جو بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ویک ہیں وہ جو جالے میں پھنستا ہے وہ بدعتی ہے لیکن جو کم علم لوگ ہوتے ہیں دھوکا کھا جاتے ہیں بدعت میں واقع ہو جاتے ہیں علم کی کمی کی یا لا علمی کی وجہ سے عام عوام ان کو نہیں کہا جا رہا ہے یہاں پر وہ جو بدات کا بھائی بداتی جو بداطے گھڑتا ہے بداعت کی دعوت دیتا ہے بداتوں کا دفاع کرتا ہے بداتوں کا چیمپئن ہے مناظرے کرتا ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑے ہو کے ان میں بات کرتا ہے ایسا آپ آپ نے فرمایا وہ اللہ من آدے اللہ کی لانت ہو اس پر جو بداتی کو پناہ دے اللہ کی لانت ہو اس پر جو بداتی کو پناہ دے یعنی اس کو مقام دے کہ وہ اپنی بداعتوں کو پھیلانے کا کام کرے اس کو پناہ دے اس کو بچائے حاکم سے حاکم بداتی کو سزا دینا چاہ رہا ہے اس کو بچا رہی ہے تو اللہ من آوَى محدثا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بداطی کو پناہ دے دونوں اعتبار سے یا تو اس کو شریک سزا سے بچائیں یا پھر وہ اس کو اپنے ہاں پناہ دے تاکہ وہ بدعت کی ترویج کا کام کرے اس کے لیے ایئرپورٹ بنے ہو اس کے پلین کے اترنے کے لیے ہمارے ہاں پڑاؤ ڈالو اور جو کام کرنا ہے کرو ایجائز نہیں ہے جائز نہیں ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی الحوض فمن وردہو شرب منہو ومن شرب ومن ابدا میں حوض پر تمہارا فرت ہوں پہلے جا کر میں تمہارا وہاں استقبال کروں گا پہلے سے میں موجود رہوں گا وہاں پر جو حوض پر پہنچے گا اس کو اس کا پانی پینا نصیب ہوگا اور جو اس کا پانی پیے گا حوض ایک سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا آپ نے فرمایا دو اقوام ان عارف ہوں یاری پوری کچھ لوگ اس ہاؤس پر آنے کی کوشش کریں گے میں انہیں پہچان لوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے تم میں فال ابئی لیکن میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے کہ میرے لوگ ہیں میرے ہیں میرے لوگ ہیں ان میں کہوں گا کہ وہ میرے لوگ ہیں فَيُقَال, اِنَّكَ لَا تَدْرِ مَا بدل بَعْدَكَ فرشتے کہیں گے نہیں آپ کو نہیں معلوم بدل تو میں کہوں گا دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جو, جو میرے بعد اس نے دین میں تبدیلیاں کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حوضے کے پر آنا چاہیں گے آپ کہیں آنے دو فرشتے کہیں گے نہیں انہوں نے ایجاد کی تھی گھڑی تھی یہ بدلنے والے لوگ ہیں بداعت کے دائی لوگ ہیں بدعت گھڑنے والے لوگ ہیں آپ کہیں گے ایسا ہے کشتور کر دو ان کو مجھ سے جھڑک دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مار مار کے الگ کریں گے حوض کوسر سے فرشتے ان کو کون ہیں یہ لوگ ہاور ابن عبد البر کہتے ہیں امام نوی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب شرح مسلم میں المیناج میں کہتے وہ کلو منتاحی ہیں جو بھی شخص دین میں بداطے گھڑتا ہے تو یہ سارے لوگ دین میں بداط گھڑنے والے یہ حوض سے دھتکارے جانے والے لوگ ہیں جیسے خوارج تھے ہیں یا پیسی طرح سے سارے بداتی ہیں بداتیوں کو کیا ہوگا حوض سے دودھکارا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسم دودھکاریں گے رحمت اللہ قیامت کے دن قیامت کے دن دھدکاریں گے آپ حوض سے تو آپ غور کریں کہ اتنی نفرت اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسم کو ہے بداعت سے کہ آپ بداتیوں کو کیا کریں گے حوض کو سے گے کون بیداتے گھڑنے والے یعنی کہ آپ عام عوام کو بھی بچاروں کو اس میں داخل کریں کون لوگ ہیں جو بداطیں گھڑنے والے لوگ ہیں بداتوں کا دفاع کرنے والے ان کی ترویج کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ واعد حدیث میں آئی ہے اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو سرے سے جنہوں نے دین ہی بدل دیا دوسرا دین اختیار کر لے محمد اللہ بادی دین ہی تبدیل کر دیا یا تو پورا دین بدل دیا اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے وہ بھی آتے ہیں یہ بڑا بدلنا ہے اور دوسرا یہ کہ دین میں باقی رہے لیکن دین کی چیزوں کو بدل دیا یہ کی کیا ہے بدات ہے دونوں دو لوگ اس میں آتے ہیں ابن سیرین کہ, کہ سب سے زیادہ مرتد ہونے میں تیزی وہ لوگ دکھاتے ہیں جو بداتی ہیں معلوم ہے کہ بداعت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے معلوم کے بداعت ارتداد کی طرف لے جاتی ہے بدعات کا معال شرک اور کفر ہے بدعات کا انجام اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو بدعات میں واقع ہوتا ہے وہ شرک اور کفر میں بھی واقع ہوتا ہے لہذا بدعات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کل اللہ تعالی نے ہر بداتی کو توبہ سے حجاب میں رکھا ہے بداتی کے اور توبہ کے درمیان آڑ ہے توبہ نہیں کر پاتا توبہ نہیں کر پاتا نہیں کر پاتا کیوں اس لیے کہ جو کر رہا ہے اس کو ادین سمجھتا ہے تو بداتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اس کو امام اتبارانی نے الاوسط میں روایت کیا اور بےحقین شوبت کی ایمان کیا. اسی طرح سے سفیان طور رحمۃ اللہ عماتے ہیں البداۃ احب الا ابلیس من الماسی الماسی تو یوتاب مینہا وہ البداعت اللہ <سؤال> کہتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے معاسیت سے اللہ کا حکم توڑنے سے زیادہ بداعت اس کو پسند ہے <سؤال> کیوں اس لیے کہ ماسیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے بداعت سے توبہ نہیں کرتا ہے فرشتوں کی صفت کیا بتائی اللہ نے لا یاسون اللہ میں امراحوم و معرون اللہ کا کوئی حکم اس کی معصیت وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے دو خوبیاں فرشتوں کی ہیں کاش کہ وہ ہر مسلمان میں آ جائے کیا ہے لا یاسون اللہ میں امراحم دو الگ باتیں ہیں اللہ نے جو حکم دے دیا ہے حکم توڑتے نہیں وہ فعل نمائمرون وہی کرتے جس کا حکم ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے جو حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو حکم نہیں ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے یہ اگر دو چیزیں ہوں تو انسان معافیت سے اور براج سے بچ سکتا ہے وہی فیال نمائش مرون سورت تحریم میں اللہ نے بات کہی ہے نمبر چوبیس اہل بداعت کی تعظیم کرنا اور انہیں بڑھا کر پیش کرنا بدات کے دائیوں کو ان کی کسی خوبی کی بنا پر کس کا دل کس پہ آئے بول نہیں سکتے نا نہ. اس کی قرآن کی تفسیر بہت اچھی لگتی ہے اس کا تذکیہ نفس کا بیان بہت اچھا لگتا ہے باقی چھوڑو اس کا لیکن وہ بہت اچھا ہے اس کی فلاں چیز بہت اچھی لگتی ہے بدعات کی کسی ایک ادا پر فدا ہونا اور ان کی بدعات کو نظر انداز کر دینا بلکہ علماء اگر منع کریں تو کہا آپ جلتے ہیں علماء کو کیا بولتا ہے آدمی آپ اس سے منع یہ منع وہ منع آپ چاہتے ہیں سب آپ ہی کی سنتے رہیں اس کو دیکھو کتنے لائق ہے آپ کو کہاں لائک ہے آپ کو, کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ٹھنڈا بیان آپ کا کون سنے گا بھائی جوش میں آگے کیسا انگلش میں بھی کبھی بولتا کبھی آئے کوٹ کرتا کبھی کیا کیا اس میں سے نکتے اسے بتاتا کہ ہم نے بھی نہیں بتایا انسان عجوبہ پسند ہوتا ہے بھیڑ کو اگر آپ عجائبات سنانا شروع کر دیں تو بھیڑ رات رات بھر بیٹھے سنیں علم کی باتیں آپ بتانا شروع کریں اللہ کا احسان ہے آپ دیکھیں آپ لوگ بیٹھے اتنی دیر سے بیٹھے برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس پہ بہتر عجرتا فرمائے اور ہمارے اس بیٹے کو قبول فرمائیں لیکن عام طور سے مزاج نہیں ہے اس چیز کا جوش و خروش والی باتیں اس کے خلاف اس کے خلاف اور چٹ پٹی باتیں اور چاہے کہ اتنی غلط کیوں نہ مزہ آئے بس بیٹھے رہیں گے ہم لوگ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے یہ قوم کے زوال کی علامت ہے کہ وہ مقاصد کو بھول کے تفریح میں پر جائے قوم کے زوال کی علامت ہے کہ وہ مقاصد کو بھول کر اور علم نافع کو چھوڑ کر وہ تفریح کی چیزوں میں مشغول ہو جائے انٹرٹینمنٹ اس میں مشغول ہو جائے گہرا علم چھوڑ کے وہ مزیدار چیزوں میں چٹپٹی چیزوں میں کھو جائے اہل وجا کی تعظیم کرنا اور انہیں بڑھا کر پیش کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں شیخ محمد ابن بازم اللہ کہتے ہیں لئی سم حجی سلفی تعیم المبت آتی وہ تفقیم اہل بداعت کی تعظیم کرنا اور ان کو اونچا کر کے پیش کرنا سلف کا منہج نہیں کیا ہوا یہ غلطی کی چیک ہے لیکن فلاں خوبی اس کے اندر ہے بہت اچھا ہے سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کیونکہ کسی بداتی کی تعریف کرنا لوگوں کو اس کی طرف پھیرتا ہے متوجہ کرتا ہے اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے اہل بداعت کی تعریف نہیں کی جاتی آپ دعا کرو اس کے لیے ہدایت کی اتنا ہی رحم آپ کا آتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو بھائی بنانا چاہتے ہیں دعا کرو ہدایت کی اس کے لیکن لوگوں کے سامنے اس کی کسی خوبی کی تعریف کرنا لوگوں کو اس کی باقی گمراہیوں کے جال میں پھنسنے کی دعوت دینا ہے کوئی آدمی ہے ڈاکٹر ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے آپ بولو گے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے اور آپ چپ بڑھ گئے بولتے نہیں دھوکہ دیتا وہ لوگوں کو یہ جی بھی کترتا ہے اور علاج بھی کرتا ہے آپ ایک ہی چیز بول کے چپ بیٹھو گے نہیں ڈاکٹر بہت اچھا ہے اب یہ گیا اس کے پاس گیا جیب خالی کیا کریں گے آپ بےوقوف بنے اس ڈاکٹر نے پچاس ٹیسٹ کروائے جھوٹے تو علاج اچھا کرتا ہے صلاحیت ہے لیکن دھوکا بھی دیتا ہے تو آپ لوگوں کو وہاں نہیں بھیجو گے کیوں اس طریقے دھوکا کھائیں گے وہاں پہ جا کے اگر کی اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں آپ اس کی ڈگریوں کی تعریف کر رہے اس کا کیریکٹر خراب ہے عورتوں کے لیے اچھا نہیں وہ ڈاکٹر کتنے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں پر آپ بولے نہیں اس کے پاس بہت ڈگری امریکہ سے فارغ ہو تو آپ نہیں کر سکتے ایسا اس لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عوام کا اس میں نقصان ہے کہ فائدہ ہے اور اہل بدات میں سے ایک مطلب اس کے پاس نہیں جایا جاتا اسے علم نہیں لیا جاتا ہے شعبہ رحم اللہ کہتے ہیں کا نا سفیا میں ابول نے اس کو روایت کیا ہے کہتے ہیں سفیان رحمت سے بہت نفرت کرتے تھے اور ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے سختی سے منع کرتے تھے میں جا رہا ہوں بس اچھا اچھا ان کا سنوں گا برا برا چھوڑ کے آؤں گا کیسا چھوڑے گا تو آدمی کوئی آدمی آپ کو ایسا ملا کہ میں جو بھی रहा सब سب کھا لوں گا اچھا اچھا ہضم کروں گا خراب خراب پھینک دوں گا لیکن کھا لوں گا اس کو کرتا ہے کوئی آدمی آپ کا پیٹ یہ کر سکتا ہے کہ اچھا اچھا کھا لے جو خراب ہے اس کو واپس سے ریٹرن کر سکتا ہے پیٹ میں صلاحیت سے تمیز کیا آپ کے دل میں ہے آپ کی صلاحیت اس کے اندر اچھا برا سب چلا جائے ان مجلس میں بیٹھ کے سارا اللہ صحیح بھی سنا اور غلط بھی سنا اب کا میں دل میں شارٹ آؤٹ کر رہا ہوں اس کا ایک بار گیا کا مطلب وہ گیا وہ نکال نہیں سکتا آپ دل سے اس کو جو چیز آدمی کی یاد داشت کا حصہ بن گئی اس کو نکال نہیں سکتا آدمی کیسے نکالے گا ڈلیٹ کر سکتا ہو کوئی کمپیوٹر کی فائل ہے آپ کے موبائل کے اندر کوئی فائل ہے جس کو ڈیلیٹ کریں گے آپ نہیں ہو سکتا آدمی کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے اور جو اہل کو سنتا ہے اس کو سزا اس کی ملتی ہے کہ خیر اور شر کا فرق اس سے تمیز نکل جاتی ہے وہ صحیح بجائے ضعیب ہوتا اس کو یاد ہی نہیں رہتا صحیح کہ ضعیب ہے حقیقت رہتا ہے بسیحت مان پڑ جاتی ہے بہ حقیر فرماتے ہیں ہجرت کہ کہتے ہیں کہ امام شاف رحمت اللہ علیہ اہل الہاد پر اہل بداعت پر بڑے شدید تھے اور ان سے بغض اور ان سے نفرت اور ان کو چھوڑنے کی بات کے بارے میں کلم کُلہ بولتے تھے اہل بداعت کے بارے میں تردید ہونی چاہیے جو آدمی صلاحیت رکھتا ہے وہ بولے صحیح ڈھنگ سے بولے لیکن بولنا صحیح لوگ اگر غلط جا رہے ہوں تو آپ نہیں بتا رہے فلاں کے بارے میں آپ سے پوچھنے کیسا ہو اچھا ہے لیکن اس کے اندر کچھ برائی ہے ایسی کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس کی بات کو سن کے آپ نہیں بتا رہے اور آپ اس پہ یہ سمجھ رہے ہیں مسلمان کی غیبت نہیں کرنا چاہیے پھر پاگل بند ہی ہے یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ اس مسلمان کو آپ ہلاکت کے راستے پہ ڈال رہے ہو آپ اس کی خیر خائی کر رہے اور اس کی کیا کر رہے ہیں یعنی بگڑے ہوئے کی خیر خائی کر رہے اور بھولے بھالے کی خیر خائی نہیں کرے جبکہ زیادہ خیر خائی کا حقدار کون ہے یہ ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اہل بزاج کی تردید نہیں کرتے اور بعض لوگ جو ہیں اہل بداج کو پسند کرتے ہیں فض عیاض کہتے ہیں من فقد اعان الاسلام جو آدمی بیدا کی, کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی بداتی کی کیا کر رہا ہے اسلام کی عمارت کو خراب کر رہا ہے ایک آدمی آ کے آپ کی دیوار پہ اس کے اشار لکھ رہا بڑے بڑے, بڑے ہاں آپ پینٹ کا ڈبا لے کے کھڑے ہو جائیں گے اولا کرتے آپ ایسا اب لیکن کیا کر رہے بھائی بولے یہاں کچھ تھوڑا سا ڈیزائن بنا رہا ہوں کچھ لکھ رہا ہوں نعرہ لکھ رہا ہوں آپ بولے گا اپنے گھر پہ جا کے میرا گھر ہے یہاں تو نہیں لکھ سکتے آپ کے گھر کی اینٹیں اخاڑنا شروع کرے وہ آپ وہ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں داخل کر رہا ہے آپ اس کی تعظیم کرو آپ اس کا تعاون کرو آپ اس غلط کام میں اس کے ساتھ شریک ہو ایک انسان کو اسلام کی غیرت ہونی چاہیے سنت کی غیرت ہونی چاہیے وہ تایا و نالتیا نیکی بر اور تخوا کے کاموں میں تعاون کرو اسم اور ادوان کے کام میں تعاون مت کرو تو غلط کام میں ایک آدمی تعاون کرتا ہے جب بداتی کی طرف ارشاد کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے من احبا صاحب احبط اللہ من جنوری جو آدمی بدعتی کو پسند کرتا ہے بداعتی سے محبت کرتا ہے بداتی سے مراد بداعت کا دائی عام لوگ نہیں بول ہو رہا ہوں بداتی سے مراد کون ہوتا ہے صاحب بات بداخ گھڑنے والا بداخ کی دعوت دینے والا بدعت کو پھیلانے والا بدعت کا دفاع کرنے والا من احبا صاحب بداقی جو بداقی سے محبت رکھتا جانتے ہوئے کہ اللہ کے دین کو بگاڑ رہا ہے اس سے محبت رکھتا ہے احبط اللہ عملہ اللہ اس کے عمل کو ساکد کر دیتا ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے وہ اخراجہ نور ال اسلام منقلبی ہی اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے کتنی بڑی سزا کوئی آدمی روزانہ آپ کی گاڑی پنکچر کرتا ہے آپ اس کو پسند کر دیں اس سے محبت کرنا چاہیے بھائی بڑا نیک انسان ہے روزانہ پابندی سے برابر میری گاڑی خراب کرتا ہے روزانہ برابر پنکچر کر کے چلا جاتا ہے آپ کتنی نفرت کریں گے دیکھیں گسا آپ کہیں بھی شادی میں بھی ملے گا گسا آئے گا آپ کو جام بھی سلام بھی کریں آپ کو گفٹ بھی لا کے آپ کریں نہیں آپ بہت غلط کام کرتے روز جانا میری گاڑی پنکچر کرتے آپ نہیں بولیں گے آپ آپ کی گاڑی خراب کرنے والے سے آپ کو نفرت ہے آپ اس سے ناراض ہیں آپ اس کی ہمدردی نہیں کر سکتے اُس ہوتے آپ اس کو دیں گے تو آپ کا تن بدن میں آگ لگ جاتی اور اللہ کے دین کو خراب کر رہا ہوا آدمی آپ اس سے محبت کریں گے یہ دینی غیرت کے فقدان کی وجہ سے ہے تو کہا کہ جو آدمی بداتی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے اسلام کے نور کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے فضیر ابن عیاض کہتے الارواح جنود مجندہ فما تعارف منہا اعتلف وما تناکر منہا اختلف ولا یمکن ان يكون صاحب سنت یمالی صاحب بدعت الا من النفاق کہتے روحیں ایک لشکر کی طرح ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں فما تعارف منہا عالم ارواح میں جن میں تعارف تھا وہ دنیا میں بھی ان میں تعارف ہے وَمَا تَنَاكَرَ کرمینا اختلاف جن میں آپس میں تناکر ہو ان میں اختلاف ہوتا ہے اور وَلَا يُمْكِنُ صاحب, صاحب إِلَّا مِنَ صاحب یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان صاحب سنت ہو اور اس کا میلان اس کا میلان جھکاؤ بداطی کی طرف ہو مگر اگر ہے جھکاؤ بداتی کی طرف تو یہ نفا کی نفاط کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دین کی غیرت آدمی کو ہونا چاہیے عبداللہ اب نعمر نے کیا کہا تھا جب قدریا تقدیر کا انکار کرنے والوں کی بات پیش کی گئی کیا کہا جب تم ان سے ملو تو کہنا کہ محمد عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ان سے اور اللہ کی قسم اگر وہ اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقبیر کو نہ برات کا اظہار کرنا اہل بداج سے یہ کیا ہے یہ صلف کا طریقہ ہے اور اس بارے میں یعنی ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اہل بدات کی طرف مائل ہونے سے بچے کوئی بھی بھیج دیا آپ کے پاس لنک بھیج دیا ویڈیو بھیج دیا آپ سنیں اتنی اچھی بات رہی ہے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا آپ ہی نہیں دیکھ کر لوگوں کو شرکیات بدات میں یہ پھنساتا ہے ایک بات آپ کو پسند آ گئی آپ نے بھی فارورڈ کیا رشتہ داروں کو باقی غلط ہے لیکن یہ صحیح ہے باقی غلط ہے لیکن یہ صحیح ہے اب آپ نے بھیج دیا اس کی طرف اور اب دیکھو بہت زبردست بات ہے دھیان سے سننا دو بار اب وہ سنا اس نے سنا اب اس نے آپ کے بھیجے ہوئے لنک کے بعد دیکھا یہ ساپ کون ہیں آپ سے پوچھا پُنہ پونا اب نے بلا ہے اب اس نے پورا یوٹیوب پہ ڈھونڈا پانچ سو پچپن پورے ویڈیو دیکھے اس کے اب آپ بول رہے بیٹار نہیں کرتے اس کے پیچھے نہیں جانا غلط آدمی ایک ہی ویڈیو نہیں نہیں آپ کو نہیں سمجھا وہ بہت زبردست آدمی ہے گناگار کون ہوگا آپ ہوں گے آپ نے تعریف کی آپ نے رہنمائی کی آپ نے بھیجا نہیں اہل بدا کی تشہیر نہیں اہل بداد کی تعریف نہیں اہل بداعت کی طرف لوگوں کو مائل نہیں کیا جائے اہل بداد کی باتیں پیدا نہ جائے اہل حق کم ہیں کیا قرآن و سنت کا علم کم ہے کیا اہل حق کی باتیں کم ہیں کیا جو آدمی اس کا تعاون ہم لے تو بہرحال یہ باتیں آج کے لیے کافی ہیں اور وقت ہمارا ہو گیا ہے اللہ رب العالمی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں اکو الحادی